السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العربين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدلمان منصح الأمة وتركها على البيضة ليلها كنهارها لا يزيوه عنها إلا هالك شلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله وما ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخبارج يمرقون من الدين كما يبرقوا السهم من الرمية وقال أيضا شر قتله قتلوا تحت عديم السماء وقال خير قتله قتوبى لمن قتله أو من قتلوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> معزز علماء كرام خطباي ذا متعونين دعاة معلمين ومعلمات دین اسلام سلف صالحین کی تبا اور پیروی کا نام ہے ان کے منہج سے خروج کرنا ان کے عقیدے کو چھوڑ کر کے دوسرے عقائد کو لینا یہ باطل اور گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہیں کیونکہ یہی دین ہے اور اسی میں انسان کے لیے نجات ہے لیکن جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے جن کی وجہ سے غیروں سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ایسے افکار اور ایسے عقائد کڑھے گئے جو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی روح کے منافی اور خلاف تھی اور وہ عقائد اور وہ منہج اور وہ افکار اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے اسلام کے نام پر جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں ان میں خارجیت رافضیت اور طریقے سے اقلانیت اور صوفیت یہ چار ایسے ہیں جن سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں بھی اگر تخصیص کے ساتھ کہا جائے تو سب سے زیادہ جس فرقے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ خوارج کا فرقہ ہے خوارج کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں ہیں کہ آپ ان کے بارے فرمایا کہ امرکون عمر الدین کمائے کو سمن المیا تو دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے تیر شکار سے نکل جاتا ہے آپ نے یہاں تک ان کے بارے میں فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہیں قتل کیا جائے گا وہ خوارج ہوں گے یعنی مختولین میں سب سے زیادہ جو برے مقتول ہیں آپ نے خوارج کے بارے میں فرمایا اور یہاں تک کہا کہ اگر وہ مجھے مل جائیں تو جیسے آدو سمود کو قتل کیا گیا ویسے میں ان کو قتل کروں گا آپ نے پہلی کتاب کو کفارو مشرقین کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا لیکن ان لوگوں کو اس لیے کیونکہ ان کے ذریعے سے اسلام کی سب سے زیادہ بدنامی ہوئی اس لیے آپ نے ان کو قتل کرنے کی بات کہی انسان اپنوں سے زیادہ دھوکا کھاتا ہے غیروں سے کم کھاتا ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے انسان اسے دھوکہ نہیں کھاتا لیکن جو اسلام کا لباس اور ناصح اور مشفق کے روپ میں آپ کے پاس آئے تو انسان اسے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا مسلمانوں کو نقصان پہنچا خاص طور سے خارجیت سے جن کی پورے افکار اسلام کی تعلیمات امن پسندانہ تعلیمات عدل و انصاف ایفائے عہد اور اس طریقے سچے اخلاق کے منافی ان کے سارے افکار اور ان کے سارے عقائد باطلہ ہیں ایک دائی کے لیے جہاں منہج سلف کا جاننا ضروری ہے وہی ان افکار کا بھی جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکے ان افکار سے اور لوگوں کو بھی تنبیہ کر سکے اور لوگوں کو بھی ان برے افکار سے بچا سکے جب تک انسان جیت کو نہیں جانتا ہے اپوزٹ چیزوں کو اس وقت تک انسان کو پوری جانکاری نہیں ہوتی ہے اور انسان کے علم میں اسی وقت گہرائی آتی ہے جب انسان دونوں چیزوں کو جانتا ہے اس لیے قرآن کریم میں جو اہل باطل ہیں اہل کتاب ہیں یا اس طریقے کفر ہیں جہاں ان کے افکار بیان کیے گئے ہیں کیوں بیان کیے گئے تاکہ ایک بندہ ان سے دوری اختیار کرے ہم شر اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو شر سے بچا سکیں اور خیر اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم خیر کو اپنا سکیں اس پر عمل کر سکیں اس لیے جہاں خیر کا جاننا خاص طور سے علماء کے لئے دعات کے لئے ضروری ہے وہی شر کا جاننا بھی ان کے لئے زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان سے بچا سکیں اسی لیے آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے اپنی علماء اور خطبہ کے درمیان بطور خاص سروری فکر اور اس کی علامتیں اور یہ جو سروری فکر ہے یہ خوارج ہی کے افکار اور ان کے باطل عقائد کے اپنانے کا نام ہے یہ وہ فکر ہے جو سلفیت کے لباس میں اخوانیت کی تحریکیت کی تعلیم دیتی ہے آپ اسے یوں سمجھیں کہ بکری کے لباس میں بھیڑیا ہو اسی طریقے سے لوگ سلفیت کا لبادہ ووٹ کر کے لوگوں کے درمیان اخوانیت تحریکیت خارجیت اور اس طریقے سے دیگر افکار جو باطل افکار ہیں ان کی تعلیم اور نشر و اشاعت کرتے ہیں ایک عام انسان کے لیے تو دور کی بات ہے بہت سارے علماء کے لیے بھی جاننا ان کا پہچاننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ضرورت تھی کیونکہ آپ سب میدان میں ہیں خطبہ دیتے ہیں تعلیم اور تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں اس لیے جاننا ضروری ہمارے اور آپ کے لیے کہ ان کی علامتیں کیا ان کے کی افکار کیا ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں آ کر کے اپنے آپ کو سلفی سمجھتے ہوں لیکن ہمارے پاس ان کے افکار پائے جاتے ہوں اور یا ان کے افکار سے ہم متاثر ہوں اس لیے یہ موضوع آج کا رکھا گیا ہے میں اور کچھ نہ زیادہ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم پر گفتگو کا آغاز کروائیں اور ان کے تعلق سے ہمیں معلومات فراہم کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں اور اس طریقے سے دوسروں کو بھی ان سے ہم آگاہ کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب الامن شیخ محترم کے فات فرمائے اور ان کے علم سے اللہ حرب العلام ہم سب کو مستفیث فرمائے امیر ابرعالمین و جدا اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قابل احترام قضيلة <تصفيق> الشيخ محترم المدني حفظ الله موقع الهل المتعاملين من محترم الدين بهايو اور قابل اترام مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان مال تقسیم کر رہے تھے اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام رد القوی سور تھا کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اے محمد عدل ونصاف کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ نے کہا تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا اور اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تب تو تو خسارے میں میری اتباع کر کے ایسے انسان کے پیچھے چلنے والا کیسے کامیاب ہوگا پھر آپ نے صحابہ میں سے عمر نے خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں اس منافق کی کردن مار دوں آپ نے منع کیا آپ نے بلکہ کہا کہ لا اللہ ایک روایت میں کہ خالد نے ولید رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے اور آپ نے جب کہا کہ شاید یہ نمازی ہو تو خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے جو زبان سے کہتے ہیں اس سے ہٹ کے ان کے دل میں ہوتا ہے یعنی منافق ہوگا آپ نے کہا مجھے سینوں کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا کسی نے چیر کے میں دل میں کیا ہے دیکھوں ایمان ہے کہ نہیں مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا پھر آپ نے کہا کہ اس کی نسل میں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلف سے اوپر نہیں جائے گا یا اس کے پار نہیں جائے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے اس حدیث کے مختلف طرق ہیں امام مسلم نے اس کو کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے اور بخاری نے بھی اس کو الفاظ کے فرق کے ساتھ کئی روایتیں اس باب میں آئی ہیں یہ وہ اصل ہے جو خوارج کی اصل ہے یہاں سے خارگیت شروع ہوئی اور انہوں نے کہا یہ پہلا شخص تھا جو اس فکر کا بانی تھا اور اس نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی وہ مزاج ہے جو خارجیت کی اصل ہے علماء اور حکام پر اعتماد کی بجائے کھڑے ہو کر لوگوں میں ان کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرنا لوگوں کو ان سے بدزن کرنا بعد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیم کے زمانے میں یہ لوگ پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا اس کی لمبی تاریخ ہے اور اس بارے میں مختلف کتب علماء نے لکھی ہیں جو خارجیت کے اوساف اور اس کے اثرات اور اس کی علامات کے بارے میں اس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے لیکن یہ اختصار ہے اس فرقے کے بارے میں اور اس فکر کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک اعتبار سے شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہوا حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جس نے حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ کی بھی تکفیر کی تو بغاوت خون ریزی تکفیر اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں اس فرقے میں پائی جاتی ہیں لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں جو کہ اسلام کے دعوے دار تھے اور یہ علماء کی اتفاق کے ساتھ یہ ساری تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے بدترین فرقہ ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں رہوں تو میں قومی آنکھ کی طرح ان کو مٹا دوں گا جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا ان کی اصل ختم کر دوں گا یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظہور سے پہلے کہہ دی تھی لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی یہاں دو بات یاد رکھنے کی دو باتیں جس کو یاد رکھنا محوط رکھنا بہت ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ خارجیت محض ایک فرقہ نہیں ہے یہ ایک فکر ہے ایک آئیڈیالوجی ہے یہ افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے کیا آپ حضرت علی کے زمانے کے ساتھ اس کو خاص کر دیں یہ ایک سوچ ہے اور سوچ زمانہ اور علاقے کی پابند نہیں ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل نکلتے رہیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک رنگ بدل بدل کر آتی رہے گی اس کی مختلف قسمیں ہر زمانے میں ظاہر ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ دجال آ جائے اور دجال انہی کے سامنے یا انہی میں سے نکلے گا احادیث میں اس کی تفصیل کی جا سکتی ہے اور مختلف کتابیں بھی اس پر ہیں تو آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں آج ہم صرف خارجیت پر بات نہیں کریں گے ایک دوسری چیز پر بات کریں گے جو اسی مزاج کی فرقہ بندی سے متعلق ہے یہ ایک مقالہ ہے جو شیخ عبداللہ ابن محمد ابن حسین صغیر النجمی حفظ اللہ کا ہے یہ مقالہ ہے اور جس کا ترجمہ ہمارے فضیلت الشیر دکتور اجمل منظور مدنی نے کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کی کئی کتابیں ہیں جو کئی عربی کتب کا ترجمہ ہیں اور خاص طور سے اقوانی فکر کا جو پیچھا انہوں نے پکڑا ہے یہ یعنی قابل مبارکباد ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے اس لیے کہ اہل حدیث کے لیے دیوبندیت اور بریلویت کا خطرہ نہیں ہے اس لیے کہ اہل حدیث بالکل اس سے دور رہتا ہے اور وہ لوگ قبول بھی نہیں کرتے لیکن دوسرا تیسرا جو مسئلہ ہے اور فتنہ ہے وہ اقوامت کا ہے اہل حدیث میں یہ شامل بھی ہو جاتے ہیں اور اہل حدیث ان کو اپنا بھی سمجھ لیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا نام لینا ایک اور چیز ہے اور قرآن حدیث کا صحیح فہم اور اس کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نصوص کا تذکرہ کر کے ان کی غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور یہی اقوالیت کی خصوصیات میں سے ہے دوسرے فرقوں کا نقصان بھی ہے بعض اعتبار سے بڑا ہے عقیدے کی خرابی بدات لیکن یہ نقصان آکرت سے زیادہ جڑا ہوا ہے اس سے ایک فرد کو نقصان ہوتا ہے جو آدمی بدعات میں مبتلا ہے شرکی امال کرتا ہے اگر جان بوجھ کے کرے جہنم میں جائے گا اس کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے محدود ہے اگر وہ دعوت دے تو جہاں تک جائے گا جائے گا لیکن اخوانی فکر کا نقصان نہ صرف آکرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے اور صرف فرد کو نہیں ہے معاشرے کو بھی ہے اور صرف فرد اور معاشرے کو نہیں بلکہ اسلام کی دعوت کو بھی ہے کیونکہ اس کی عزت حکومت تک جاتی ہے اور جب حکومت اس کے خلاف ہو جائے تو حکومت اسلام کی دعوت مسلمانوں کی جان و مال اور سب کی دشمن بن جاتی ہے تو اس کا نقصان صرف آکرت سے جڑا ہوا نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال, ان کی عزتیں اور مسلم معاشرے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں جیل کی کوٹریاں اور اسی طرح سے اسلام کا چہرہ مست کرنا یہ ساری چیزیں اس فکر کا نتیجہ ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اس کا نقصان کئی زاویوں سے بڑھ جاتا ہے مزید یہ کہ یہ پکڑ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اسلام کی ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے دیکھو مسلمانوں کے حالات ایسے چل رہے ہیں یہ تصویر دیکھو فلسطین والوں کا حال دیکھو سیریا کا حال دیکھو روہنگیا کا حال دیکھو فلاں جگہ دیکھو سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں اتھل پتل ہوتی رہتی ہے لیکن ان حالات کا استغلال کر کے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو جذبہ دلا کر پھر ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لینا یہ نہیں دیکھتا مسلمان کی گاڑی جا کہاں رہی ہے وہ جذبات میں آ کے مسائل کے حل کے لیے اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے چلو ہم کو حل کرنا ہے اور پھر وہ گاڑی ایسے راستے پر دوڑ پڑتی ہے نکل جاتی ہے جو غلط راستہ ہے لہذا حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا مسلمانوں کے برے حالات بگاڑ پریشانیاں مصیبتیں اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا اور پھر ان کے سامنے وہ انلکم نا صفن <عَمِين> امین میں تمہارا خیر ہوں لیکن یہ نبیوں کی طرح نہیں ہے لَكُمَا لَمِنَ <النَّاسِحِين> جیسے ابلیس نے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں خیر خاہی کے لبادے میں لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو غلط رہنمائی دینا یہ دھوکہ بہت بڑا اور پکڑ میں آنا بڑا مشکل ہے اور اکثر عام مسلمان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حالات کے دباؤ میں آ کر حل نہ دکھائی دینے کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے اثرات سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جو آپ ہی پڑھا لکھا ہے دینی اعتبار سے بھی میڈیا کا استعمال ان کے پاس بہت زیادہ ملے گا دعوت کا شوق ان کے پاس بہت ملے گا علم کی باتیں ان کے پاس ہوں گی بڑی باتیں ان کے پاس ہوں گی عام چھوٹی موٹی باتیں نہیں بڑی بڑی باتیں اسلام نظام قائم ہونا چاہیے ظاہر بات ہے کہ آدمی بڑی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے چھوٹے موٹے کام کام کرے گا بھائی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کب تک پہلی جماعت میں پڑھتے رہو گے آگے کی کلاس میں بھی چلو اور مسلمانوں کب تک توحید تو تو یہ سب چیزوں میں پڑے رہو گے درس تدریس یہی ہے کیا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی کیا جہاد نہیں کیا کیا کب تک نرسری اور کے جی میں پڑھتے رہو گے اگلی کلاس میں چلو جیل میں کہاں پہنچا دیا نوجوانوں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے جنہیں بڑے بڑے وعدے کر کے جیلوں میں پہنچا دیا ان کو ٹفن دینے کے لیے کوئی جاتا نہیں ان کی بیویاں ان کے بچے ان کے ماں باپ ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی بے نکاحی بہنیں جاب کی تلاش میں در در بھٹکتے ہوئے بھائی بلکہ گھر بھی ایسی علاقوں میں سب گھور کے دیکھیں یہ لوگ ٹیررسٹ دہشت گرد ہیں ماں مر جاتی ہیں کینسر ہو کے باپ مر جاتا ہے صدمے سے ہارٹ اٹیک سے بہنیں اسی طرح سے بیٹھی ہی رہتی ہیں پھر وہ بھی جاب پہ چلی جاتی ہیں گھر میں کمائے گا کون جو ساری دنیا میں حکومت کے قیام کی بات کرتے ہیں ان کے گھروں میں اسلام دم توڑ دیتا ہے علماء کی بات نہیں سنتے کیونکہ علماء ان کو بزدل دکھائی دیتے ہیں علماء ان کو حکومت کے بکے ہوئے خریدے ہوئے دکھائی دیتے ہیں علماء ان کو مسجد پسند دکھائی دیتے ہیں علماء ان کو گونگے دکھائی دیتے ہیں یہی وہ بدگمانی ہے جو شروع میں عدالخیسرا میں دیکھنے میں آئی اے محمد عدل انصاف کیجیے یہ عادل کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں ظلم و ستم کی ختم کرنے کے لیے پہلا آدمی کیوں کھڑا ہوا تھا ظلم ہونا چاہیے عدل ہونا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے مال اور حکومت سے متعلق کیوں عادل کیجیے کس چیز میں مال کی تقسیم میں پیدا اسے بہت سی اس طرح کی تنظیمیں اپنے شروع کے دور میں اچھی باتوں پر مبنی ہوتی ہیں اور بعد میں مال کی تقسیم پر بڑے بڑے مسلمانوں کے مال کھا جانا مسلمانوں کے تعاون کے نام پر جمع کرنا لیکن مسلمانوں تک ٹھیک سے پہنچنا نہیں یا پھر مال کا مسئلہ نہ ہو عہدوں کا مسئلہ جب غلط آپ لیں آپس میں لڑیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے باطل سے لڑنے کی بات کرتے ہیں پھر آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرار دے کے آپس میں لڑتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس فکر کو پہچانیں جو نام اور رنگ بدل بدل کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتی ہے یہ ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن ایک اعتبار سے سب ایک ہیں اس فکر کو اور اس کی علامات کو جاننا ضروری ہے اصل مسئلہ نام کا نہیں اوساف کا ہے اور اصل مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے اصل مسئلہ اس فکر کا ہے آج ایک کو آپ کہیں یہ غلط ہے کل کو دوسرے رنگ میں آ جائے گا کبھی لیگلی اور کبھی بس نام کے طور پر ایک نام اگر بین ہو جائے دوسرا نام سے رجسٹر کر کے آ جائیں گے فکر تو وہی ہے نام بدلنے سے شراب کو آپ دل کچھ کہہ دیں تو ہلال نہیں ہو جائے گی سکون قلب اس کو قرار دیں اس کا نام تو وہ ہلال نہیں ہو جائے گی غلط چیز غلط ہوتی ہے چاہے کا نام آپ کتنا ہی اچھا رکھتے ہیں تو یہ تنظیم میں اچھے اچھے نام رکھ کر آتی ہیں اور مسلمان اس نام سے ہی مببوط ہو کے رہ جاتا ہے کیا زبردست نام ہے ایسے نام جن سے ایک بڑا مقصد ظاہر ہوتا ہے لیکن واقعی وہ مقصد نہیں ہوتا ہے وہ پہلے سامنے رکھنے کی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے مصیبت اور شر اور نقصان اور بربادی اور ہلاکت ہوتی ہے لہذا اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے لہٰذا یہ جو آج کا ہمارا خطاب ہے اس میں وقت میں ہوں کب پڑ جائے گا لیکن کچھ باتیں ہم سرسری طور پر اس میں دیکھیں گے اور خاص کر کے اہل حدیث حضرات کو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بعض دوسرے جو فیقے کے لوگ ہوتے ہیں خاص کر کے دیوبندی بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے مولیوں کے پیچھے رہتے ہیں مقلد ہوتے ہیں اور آنکھ بند کر کے چلنے والے ہوتے ہیں جہاں لے جائیں گے وہی وہ جائیں گے مولی صاحب بولے نہیں تو نہیں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے نہیں سنیں گے نہیں دیکھیں گے یہ اپنی فی نفسی یہ چیز بری ہے لیکن یہ چیز کبھی کبھی فائدہ بھی دیتی ہے ان لوگوں کے لیے اس طرح کے معاملات میں اگرچہ وہ ایک بری چیز ہے لیکن وہ لوگ ہمیشہ اس سے محفوظ رہتے کیوں کیونکہ, کیونکہ کئی بھی نہیں سنتے وہ کسی کی نہیں سنتے اہل حدیث نوجوان خاص طور سے کیونکہ جوانی کی عمر ٹرائل اینڈ ایرر کی ہوتی ہے دیکھیں گے تو نوجوان عام طور سے اس فکر کا شکار ہو جاتا ہے دیکھیں گے کیا بولتے ہیں اور خاص طور سے میڈیا کا دور ہے تو آپ خود چل کے نہ جائیں تو وہ چل کے آپ کے پاس فکر آ رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں سے آپ تک پہنچ رہا ہے اور بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ صحیح ہے تو مانے گا نا کیا مسئلہ ہے اور حق بات کو ماننا چاہیے کہیں سے بھی آئے اس طرح کے بعض جملے کہیں سے سنے ہوتے ہیں یا آپ نے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آدمی عدل و انصاف کا مزاج رکھنے کے دھوکے میں ہر ایک اس سن کے اس کی بات ماننے والا بن جاتا ہے بھائی صحیح بات تو ماننا چاہیے نہ کہیں سے بھی آئے تو شیطان بھی اگر صحیح بات بولے تو ماننا چاہیے اس طرح کی چیزوں کے تعلق سے یہ مزاج خطرناک ثابت ہوتا ہے یہ مزاج اس آدمی کے لیے ہے جو تحقیق کی صلاحیت رکھتا کہ صحیح بات ہے تو مانیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ صحیح بات معلوم کیسے کریں گے اتنا علم تیرے پاس ہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے چیک کر اور مان لیکن اگر تیرے پاس نہیں ہے جس واقعے سے ت نے دلیل لی ہے اس واقعے میں ہوا کیا ابو ہدیرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا خود سے فیصلہ کیا اتنے علم والے ہیں سب سے زیادہ روایت ان کی ہیں لیکن انہوں نے اتنی ساری روایتوں کے راوی ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں خود فیصلہ کروں گا انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے بات کو پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پاس پیش کرنے کے بعد جب آپ نے تصدیق کی تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور پوری امت میں عام کیا نوجوان یہ نہیں کرتا ہے وہ آنے والے میسجز آنے والے ویڈیوز آنے والے پوسٹرز ان کو علماء پر پیش نہیں کرتا ہے بلکہ خود ہی اپنے طور پر فیصلہ کر لیتا ہے مجھے تو صحیح لگ رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے کہ تقسیم کے بغیر اس کی بجائے صحیح لگ رہا ہے کوئی صحیح ہونے کی دلیل سمجھتا ہے بلکہ بعض اوقات چیز جب صحیح لگنے لگتی ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے بلکہ پوچھنے سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں منع نہ کر دیں کیونکہ مجھے یہ شراب اچھی لگ رہی ہے کہیں منع کر دیے تو مزہ آ رہا ہے اس میں تو بعض اوقات جب دل کو کوئی چیز بھاتی ہے تو آدمی پوچھتا نہیں ہے اور یہاں سے اس کی ہلاکت شروع ہوتی ہے میں بہت بنیادی بات بیان کر رہا ہوں اکثر آدمی جب اس کے دل میں بات آئے کہ اس کے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بات تو اچھی لگ رہی ہے سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے پاؤں پھسل رہا ہے ذرا سنبھال کے پوچھنا چاہیے انما شفا جاہل کی جہالت کا کی شفا پوچھنے میں ہے پوچھ فس الذکر ان لا تعلمون جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم یہ قرآن میں حدیث میں بنیادی قاعدہ ہے اس قاعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہزاروں نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے زندگیاں کریئر لائف فیملی سب برباد ہو گئی اور اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا نام خراب مسلمانوں کا جو اندر ہے وہ تو پریشان جو باہر ہے وہ بھی خطرے میں جتنے کانٹیکٹس ہیں سارے لوگوں کی تلاشی بولو دو سو تین سو چار سو جتنے بھی لوگ رہیں گے اس کے موبائل فون میں جن کے کانٹیکٹ ہوں گے سب کو بلا کے پوچھو کیوں کون ہو تم کتنے لوگوں کی اوقات ان کی زندگیاں ان کے کریئر ان کے جاب سب خراب ہو گئے اور ڈر ڈر میں آدمی جیتا رہتا ہے بہت ضروری ہے کہ اہل حدیث نوجوان کو اس سے بچایا جائے دوسرے عام طور سے ان کو اس کسی سے لینا دینا ہوتا ہی نہیں اپنے مولوی صاحب بس وہی ہمارا سب کچھ ہیں ان سے پوچھو عمل کرو لیکن اہل حدیث نوجوان کے لیے خطرہ لگا رہتا ہے یہ دوسری تنظیمیں اہل حدیثیت کے امبریلا کے نیچے آتی ہے اس چھتری کے نیچے آ کر وہ نوجوان کو ورگلاتی ہے ہم بھی اہل حدیث ہیں ہم بھی اہل حدیث ہیں ہم بھی اہل حدیث ہیں خطرناک ہیں ہم اہل حدیث ہیں الگ چیز ہوتی ہے اپنا اپنی صفائی دینے کا انداز ہوتا ہے ہم بھی تو اہل اہل ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کہ واقعی وہ اہل حدیث کو لے جانے کے لیے جیسے کبوتر کو کبوتر لے جاتا ہے کبوتروں کو پکڑنا ہو تو کیا کرتے ہیں کچھ سیدھائے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں جو ان میں چھوڑے جاتے ہیں وہ گھوم کے جو کبوتر اڑتے آزاد کبوتر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے اپنے یہاں پر لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو غلام بنایا جاتا ہے تو کبوتروں کو پکڑنے کے لیے کبوتر ہی چھوڑے جاتے ہیں یہ دھوکا کھا کے ان کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ قیدی ہو جاتے ہیں یاد رکھیں اس کو علماء سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے تو یہ جو کتاب چاہ ہے یہ اس میں بہت مشمولات میں نے دیکھے تو بہت مواد بہت زیادہ ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے کچھ بنیادی باتیں کچھ اصول کچھ قواعد اور دوسرا حصہ ہے سروری فکر کی علامات کیا ہے یہ آئیڈیالوجی کیا ہے اور کس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہے تو بہت تفصیل سے تو شاید ہم نہیں دیکھ پائیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے لیکن بہت بنیادی باتیں انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ سامنے آ جائیں تاکہ ہمارے نوجوان خاص طور سے اس سے محفوظ رہیں اور اگر کوئی دعوت دینے کے میدان میں ہے دعوت کے میدان میں اور اس فکر سے متاثر ہے اس, کا اس کی یہ گندگی اور بڑھاتا ہے کیونکہ وہ جہاں جہاں جائے گا وہ سارا فکر عام کرتا چلا جاتا ہے اور خود اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی کے پاؤں میں گندگی لگی ہو اور مسجد میں چلا آئے کوئی مسجد میں گندگی کرے گا اس کو معلوم بھی نہیں کیا کر رہا ہے وہ لہذا ضروری ہے کہ ہم خود پہلے دیکھیں ہمارے پاؤں کے نیچے کہیں گندگی تو نہیں ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتوں کے نیچے دیکھ لیں اگر گندگی ہو تو اس کو وہی رگڑ کے صاف کر دے تو اکثر ہم دین کے میدان میں آ جاتے ہیں لیکن اس فکر کو اپنی جوتوں کے نیچے لے کر آ جاتے ہیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں ساری گندگی پھیل جاتی ہے بچنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں نہیں لیکن کہی نہ کہی اوقات لہذا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا اور اپنے آپ کو چیک کرنا یہ پہلا کام ہے بہت ضروری ہے ہم میں سے ہر آدمی کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ تو میں بیمار نہیں ہوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اثر ہوتا ہے اس کا لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے علماء سے پوچھے ان کے سامنے بات کو رکھے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے یہاں شیخ نے جو باتیں بیان کی ہیں میں وہ نصوص تیزی کے ساتھ ہم دیکھیں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہو سکتی وقت کی قلت کی وجہ سے لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جو یہاں پر اس مقالے میں شیخ نے ذکر کی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ نے جو اسلام اور توحید کی نعمت دی ہے یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توحید کی توقی دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ستر اللہ علیہ کو اے لوگو اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اسے یاد کرو حل من خن غیر اللہ یرزو کو اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پنّا تو تو تم کہاں کے دھوکہ دیے جاتے ہو جھوٹ میں مبتلا کیے جاتے ہو اساقت میں اللہ العالمین نے یہ نعمت بیان کی اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق ہی اسے رزق دیا اور اسے عبادت کی توفیق دی عبادت کا حکم دیا اللہ کی عبادت کا حکم دینا بندے کے لیے اللہ کا حکم تو ہے لیکن وہ ایک نعمت ہے جس کے بغیر نہ انسان دنیا کی سعادت پا سکتا ہے نہ آفرت کی توقع اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا و لدین من قبل ل ان اشرف بکنقاصرین اے نبی آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے نبی گزرے کہ تو نے شرک کیا تو تیرا عمل پر بات کر دیا جائے گا اور تو قاصرین میں سے ہو جائے گا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بل اللہ کا بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتا رہے وکم من شاکرین اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جا اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بن جا توحید ایک ایسی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور انسان کی عبادت بطور شکر ہو اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں توقید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا پلیا بدھ تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں اللہ اقا محمد من, من خوف وہی تو ہے جس نے انہیں بھوک سے نجات دے کر کھلایا کھلا کر بھوک سے نجات دی وہ امن حمن خوف اور خوف سے نجات دے کر امن و امان کیا بندے کے لیے سعادت یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے اس کی نعمتوں پر اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے و دین اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اتمم تو علیہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأس الشکر التوحید شکر کی اصل توحید ہے یعنی ایک آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اس کی علامات میں سے یہ ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ توحید والا بن جائے کیونکہ توحید کے بغیر انسان شکر گزار نہیں بن سکتا ہے اسی لیے ابلیس نے کہا تھا والا تجدید و اختراحم شاکرین اکثروں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا اور اللہ نے فرمایا و قلیل عباد شکور میرے بندوں میں بہت تھوڑے جو شکر گزار ہیں توحید والے بہت کم ہوں گے اکثر شیطان کے پیچھے چلے جائیں گے تو سارے شکر کی اصل جڑ توحید ہے اس کے بغیر شکر کا تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کو بھی آدمی مانتا ہو اس کے آگے جھکتا ہو اور شکر گزار ہو اللہ کا یہ شکر نہیں ہے شکر یہ ہے کہ اللہ ہی کو منعم مانے اللہ کی حمد تنا کرے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرے تو توحید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دوسری نعمت سنت کی نعمت رسالت کی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کا مقبوض کیا جانا یہ نعمت ہے اللہ نے, اس کو بھی بطور جتایا کہا اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی ان میں سے, انہی میں سے ایک رسول مغوز کیا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے اللہ نے احسان کیا ان کو گمراہی سے نکالا اس رسول کے ذریعے سے اور رسول نے انہیں آیات پڑھ کے سنائیں ان کا تذکیہ کیا اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی یہ اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہم کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی اسی طرح فرمایا مَا فِي مِن آيَاتِ إِنَّ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی بیویوں پر احسان اس نعمت کو یاد کرو ماپی بوتی من آیات اللہ حکما جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور اس کی حکمت پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد میں لوگوں کی تعلیم کا انتظام اور انتظام کرتے تھے سفر حضر میں لوگوں کو سکھاتے تھے وہیں اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی دین سکھاتے تھے اور وہاں کیا سکھایا جاتا تھا اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر مبنی تعلیمات تو یہ, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اصل نعمت بنیادی طور پر نعمت توحید اور اتباع سنت ہے نبوی نعمت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے ابن واہتے یا پدو یا رتی سننا میں امام مالک کے پاس تھا کہ سنت کا تذکرہ آیا یا میں نے تذکرہ کیا بہار نہ جا وہ منتقل جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نہ جاگ پا گیا اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا کہ نجات ہے تو سنت میں لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو گمراہیوں سے ہلاکت سے اور جہنم سے نجات دلاتی ہے تو اصل بنیادی نعمت جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے چاہے مسلمانوں کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو یہ تصور دینا کہ جب تک وہ نہ ملے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور توحید کی دعوت کو اور سنت کی دعوت کو موخر کر کے اس چیز کی دعوت اور اسی کو گول بنانا نادانی ہے یہ اصل مطلوب ہے چاہے حکومت ہو یا نہ ہو اصل مطلوب یہ ہے کہ مسلمان توحید والا ہو جائے چاہے وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے چاہے کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو یہ اصل مطلوب ہے کتاب و سنت توحید اور اتباع سنت کا ملنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اصل بنیادی نعمتیں اس کے بغیر نجات نہیں ہیں اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت بھی نعمت ہے فرقہ بندی عذاب ہے اور مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا یہ نعمت ہے اللہ نے فرمایا کسیم و بحب اللہ جمی انفر رکھو اللہ کی رسی کو تم سب مل کے مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ فرقہ مت ہو ٹکڑے ٹکڑے مت ہو نعمت اللہ, اذ اعداء اور اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ایک وقت تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تم بھی نعمت اور اللہ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے وہ کن تم عیدر تنقد اور تم آپ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچ گئے تھے اللہ ہے جس نے تم کو اس گڑھے سے بچا لیا کدا لکھم آیا ہدایت اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر کے سناتا ہے تاکہ تم رہنمائی پاؤ ہدایت پاؤ صحابہ میں اوت اور خضرت نام کے دونوں قبیلے سالوں سال کی جنگیں ان کے درمیان تھی ایک نہیں ہو پائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نتیجے میں دین اسلام کے نتیجے میں جب وہ مسلمان ہوئے تو وہی دشمنیاں محبتوں میں تبدیل ہو گئی وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے مال دولت نہیں جوڑ پایا ان کو کوئی چیز نہیں جوڑ پائی یہ اسلام کی نعمت ہے جس نے انہیں جوڑا تو معلوم ہے کہ اسلام ایسی عظیم نعمت ہے کہ لوگوں کو جوڑتی ہے اور اسلام میں فرقہ بندی بری چیز ہے اسلام میں اجتماعیت اچھی چیز ہے اور یہ نعمت ہے اختلاف اس کی اصل نبیوں سے اختلاف ہوتا ہے نصوص سے دلال سے حق سے صراط مستقیم سے منہج نبوی سے انحراف اختلاف کا بین ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں گروہ بندی ہوتی ہے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایوہ الناس قد فرض الحج حجو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے حج کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو فقال رجول ایک آدمی کہنے لگا اکلام رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہر سال یعنی حج کی فرضیت ہر سال ہے آپ خامش رہے اور تین بار وہ آدمی یہی سوال پوچھتا رہا ہر سال فرض ہے, سال کرنا ہے حج ہر وکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جب تم اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر لازم ہو جاتا اور تم نہیں کر پاتے تم نہیں کر پاتے تم مکال رونی ما کا پھر کہا کے کہ مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں بھی تمہیں چھوڑے رکھوں جب میں تفصیل جب تک کہ میں نہ بتاؤں بے وجہ پوچھو مت نما کمن کیا نہ قبل کم بکترتی سال وقت لاف اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور ہلاک ہو گئے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بہت سوالات پوچھتے تھے کھود کرتے تھے بال کی کھال نکالتے جس کو ہماری زبان میں کہا جائے گا کسرت سوال اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک ہوئے تو کس وجہ سے؟ کسرت سے پوچھنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بقار اللہ کا حکم ہے کہ تم بقرا ذبح کرو کہ کیسی ہونا چاہیے رنگ بتائیے نہیں سمجھ میں آ رہا اور بتائیے تفصیل بتائیے ذرا سمجھ میں آ جائے تو یہ جو زیادہ سوال پوچھنا ڈیٹیل ڈیٹیل بال کی کھال نکالنا اس سے ہلاکت آتی ہے یہ مزاج اچھا نہیں ہے اتنی باریکی جو غلو کے ساتھ ہو جتنا حکم دے دیا گیا مان اس پہ عمل کرو اگر تفصیل ضرورت اس کی ہوگی خود بتائی جائے گی اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ جانتے تم کو کتنا بتانا چاہیے ادھورا نہیں چھوڑیں گے تم کو خامقامت پوچھو تو کثرت سوال اور پھر اس کے بعد تفصیل آنے کے بعد نبیوں سے اختلاف نبی سے اختلاف یہ ہلاکت کی بنیاد ہے فائدہ جب میں تمہیں کوئی بات کسی بات کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو وہی انشئی انف اور جب کسی چیز سے تمہیں منع کرو اسے رک جاؤ اس حدیث کو امام الباری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہلاکت کی شروعات تب ہوتی ہے جب انسان نبوئی منحط سے انحراف کرتا ہے اور بیجا ایسی چیزوں میں غور و فوج کرتا ہے جس کے بارے میں اس کے لیے ضروری نہیں کہ باریکی نکالی ہے اسی طرح سے سراس مستقیم سے بھٹکنا ہلاکت کا سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرماتے ہیں قد علی میں نے تمہیں ایک واضح روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے یعنی اس میں کوئی چھپاوہ معاملہ نہیں ہے کلیرٹی اس کے اندر ہے شک چھپا فتنا اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں وضاحت ہے نور اور روشنی ہے کچھ چھپا ہوا نہیں دی لا کنہا ریحا لا دلکھ میرے بعد وہی ہلاک ہوگا جو اس سے انحراف کرے ہلاک ہونے والا ہی اس سے منحرف ہوگا ٹیڑھا جائے گا راستہ چھوڑ کے نکل جائے گا میں آئس مین کم فسلا جو جی گا میرے بعد وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا تو تمہارے لیے اس اختلاف کے دور میں میری سنت جسے تم جان چکے ہو اس کی اتباع ہے اس دور میں اختلاف کے دور میں جو میری سنت ہے جسے تم نے سیکھ لیا ہے اس کی اتباع تمہارے لیے ضروری ہے سنت القلفا راشدین المحدین اور خلف راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت اب نوازد اسے مضبوطی سے ڈاڑوں سے پکڑ لو وہ اور تمہارے لیے فرمبرداری ضروری ہے حاکم کی چاہے وہ تمہارے اوپر امیر کیسا ہو حبش غلام ہی کیوں نہ تم پر اگر امیر بنا دیا جائے تو چاہے تم عرب ہو تم پر حبشی اجمی کالا غلام اگر تم پر امیر بنایا جائے اس کی تم کو ماننی پڑے گی اس کی نسل نہیں اس کا مقام دیکھو کل جم الفاق اس لیے کہ مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو جہاں اس کو لے جایا جاتا ہے لگام پکڑ کے چلا جاتا ہے مومن تابے ہوتا ہے اپنے حاکم کے سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے وہ تابع ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو حاکم ہوتا ہے جہاں اس کو لے جاتا ہے یعنی حق جہاں اس کو لے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے لہذا اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ منہجی اعتبار سے نبوئی منہج اور سلق کے منہج کی پیروی لازم ہے اختلاف کے دور میں عقیدے میں فقہ میں عبادات میں اخلاقیات میں اور جہاں مسلمان حاکم اور ان کے اوپر امیر ہے اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے اس کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے اونٹ ہوتا ہے کہ جہاں اس کو لگام پکڑ کے لے جایا جائے, جائے وہ جاتا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے تو مسلمان بھی اپنے حاکم کے تابع ہوتا ہے اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے یہاں یہ بتایا گیا کہ اس صراط مستقیم سے بھٹکنے والا ہلاک ہوگا نمبو منہر سے بھٹکنا یہ انحراب ہلاکت کا سبب ہے ایک واقعہ یہاں پر شیخ نے ذکر کیا ہے اور ایک روایت اس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے لمبا واقعہ اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بارہا سنا ہوگا عبداللہ ابن رضی اللہ ابن مسود ردی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے امر ابن سلمہ ابن حارث کہتے ہیں ہم عب <العوضاء> مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے دروازے پر فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جائے کرتے سے جا کر ان کی انتظار میں فإذا خرج معه الى المسجد جب باہر نکلتے ہم بھی ان کے ساتھ مسجد کی طرف چلتے عالم کے ساتھ چلنے سے علم بھی فائدہ ہوتا ہے فضا ایک دن ابو مساشاری رضی اللہ آئے ابو ابرحمان بعد۔ کیا ابو عبد الرحمن ابھی باہر نکلے کہ نہیں نکلے قلنا لا کہا ہم نے کہا نہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے جب وہ باہر نکلے تو ہم اٹھے ان کے ساتھ چلنے کے لیے فقال اللہ ابو مسا یا ابو عبد الرحمن ابو موسا نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن انی رأیتو فی المسجد بھی امر ان کر تو الحمد للہ اللہ خا یہاں دیکھ یاد رکھتے کہا کہ اے الرحمن میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی اور الحمد مجھے وہ بری تو نہیں دکھائی دی لیکن نئی ضرور تھی فقالہ فما ہو دیکھا تم نے فقال فصل اور اگر آپ کو زندگی اللہ تعالی دے تو آپ بھی دیکھ لیں گے میں نے دیکھا لوگ مسجد میں حلقہ ہلکا بنا بیٹھے ہیں اور نماز کے انتظار میں ہیں كل رجل وفی حصا ہر حلقے میں ایک آدمی ہے گروپ لیڈر اور ہر آدمی کے ہاتھوں میں کیا ہے کنکریاں و کہتا سو مرتبہ تقبیر کا کنکریوں پر سو مرتبہ تکبیر کہتے ہیں فَيَقُولُ مِئَةً مِئَةً سو مرتبہ ہی سو مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنکریوں پر گنتے ہیں فماذا قلت لهم؟ ابن رضی اللہ عنہ کہا تم نے کیا کہا ان سے؟ حکم کے انتظار میں, میں تھا کہ دیکھوں کیا کہتے ہیں؟ میں نے تم نے ایسا کیوں نہیں کہا ان سے کہ اپنے گنا شمار کرو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ کو ضائع نہیں کرے گا ومضينا، میں ہوں حا اطا حلقت منتل کر ہم ان حلقوں میں سے ایک حلقے پر پہنچے فوق فقال کہنے لگے یہ کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں کالو اب عبد الرحمن خا تقبیر و تحلیل و تصویر کا کہ اب عبد الرحمان یہ کچھ کنکریاں ہیں ہم ان پر تقبیر تحلیل گنتے ہیں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری ضائع نہیں کرے گا یا امت محمد ماں اسر حال اے امت محمد برا ہو تمہارا بربادی ہے تمہارے لیے کتنے جلدی تم ہلاکت کی طرف نکل گئے ہا ا صحابتم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون اتنے سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے درمیان موجود ہیں وہ ہاذی ثیابو لم تبلا واانیتہم واانیتو لم تکسہ <تُقْسَى> نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ابھی تو آپ کا انتقال ہوا ہے قریب ہی والذی نفسی فی یدیہ دی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انکم لعلا ملتین یا اهدہ من, مِن, مِن, مِن مللتی محمدین او مفت بابل دو میں سے ایک بات ہے یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر دین پر ہو یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والی قوم دو میں سے ایک ضرور ہے یہ طریقہ اگر تم نے نکالا اور ثابت نہیں ہے اور تم اس کو اچھا سمجھتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ تمہارا دعویٰ گویا کہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک اچھی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی تو آپ سے بہتر آپ کے پاس کچھ ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ نیا ہے اس لئے تم گمراہ ہو اور گمراہی کا دروازہ کھولتے ہو قالو اللہ یا ابا عبد الرحمن ما عربنا اللہ الخیر کہنے لگے ابو عبد الرحمن ہم تو بس بھلائی چاہتے تھے ہم علمیت اچھی تھی ہم خیر کی نیت سے کام کر رہے تھے قال وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَيُصِيبَهُ کتنے خیر کے ارادہ کرنے والے خیر کے پانے والے نہیں ہوتے کتنے خیر کے کی چاہت رکھنے والے قید پاتے نہیں ہیں انہیں قید نصیب نہیں ہوتی خالی نیت کافی نہیں ہے سنت بھی ہونا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان لا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات, بات بتائی تھی کہ قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے پار نہیں جائے گا ما اگر لعل منكم اللہ کی قسم مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید تم میں سے اکثر انہی میں سے ہوں گے ثم تولا انہوں پھر پلٹ کے وہاں سے نکل گئے فقال عمر ابن سلمہ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامت اولائک الحلقی یطاعنونا یوم النہروان مع القوارج واقعی ہوا کہ خوارج کے ساتھ نہروان میں جو ہماری جنگ ہوئی اس دن یہ جو بیٹھے ہوئے تھے اکثر ان میں سے ان کے ساتھ تھے اس کو فراست کہتے ہیں یہ دین کا گہرا رکھنے والے کو نصیب ہوتی ہے ابن مسود انہی میں سے تھے ہونے سے پہلے بتا رہے ہیں بعض اوقات عالم بولتا ہے یہ ٹیڑھا جا رہا ہے یہ گمراہ دکھتا ہے اس کی باتوں سے گندی بدبو آ رہی ہے نہیں نہیں ہو صا اچھا آدمی ہے قرآن کی بات بتاتا ہے حدیث کی بات بولتا ہے اچھا آدمی صحیح بات ہو رہا قرآن میں بول رہا نہیں کہاں سے غلط ہے یہ غلط دکھ رہا ہے اس کی بات میں غلط چیز محسوس ہو رہی ہر آدمی کو نہیں ہوتا محسوس جو گہرا رکھنے والے علماء ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے لیکن نوجوان چونکہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دل کسی سے جڑ جاتا ہے تو اس کی بات اچھی لگنے لگتی ہے پھر اچھے بڑے عالم کی بات بھی اچھی نہیں لگتی جلتے آپ ان سے آپ کے سبسکرائبر کم ہیں آپ کے لائکس کم ہے آپ حسد کرتے ان سے ان کے منحج پہ آپ بول رہے ہیں کیا منحج ہے سب تو صحیح ہے قرآن پرانا نیچ بول رہے ہیں کیا غلط ہے اس میں لیکن جب بڑا عالم بولتا ہے نہیں یہ غلط جا رہا ہے کچھ بات اس کے پاس ہوتی ہے اب نے مسود رہتی ہے اللہ سے کیا عالم لیکن بعض اوقات علامات سے بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو علامات سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں حدیث میں لوگوں کو ان کی علامات سے پہچانتے ہیں بسیماہم قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان کی علامات سے تم ان کو پہچان لو گے اہل باطل کی علامات سے گہرائم رکھنے والے بصیرت رکھنے والے پہچان دیتے ان کو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے ابو وہ ان رضی شہری علی اللہ عالم صحابی رسول ہیں اس کے باوجود ان کو لگا دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے کچھ غلط تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن ان کی خوبی کیا تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں آپ بتائیے کیا ہے ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں عالم سے کیا پوچھنے کا قرآن عدیظ بتا رہا صحیح تو ہے ذکر ہی تو کر رہا ہے نا غلط کیا ہے کوئی نقصان تھوڑی نہ ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ جو مزاج ہے آپ دیکھیے وہاں ابو رضی اللہ تعالی میں تھا یہاں ابو مسا شری رضی اللہ تعالیم میں مجھ کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نیا یہ جی گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دیکھیے آپ کی رائے کے انتظار میں ہوں یہ مزاج ہونا ضروری ہے لیکن بہت سارے لوگوں میں مزاج کیا ہوتا ہے کہا ہے کہ امام صاحب کی رائے قرآن ابھی آپ سے کیا پوچھنے کا علماء سے کیا پوچھنے کا ہم کو سمجھتا نہیں کیا اتنا بھی اندھا بن کے تھوڑی نہ چلنے کا رہتا تو آنکھ کھول کے بھی تو اندھا ہوتا ہے اندھے کی آنکھ کے بند ہوتی ہے کھلی آنکھ والے اندھے بھی ہوتے ہیں لہٰذا بعض نوجوان دھوکہ کھا جاتے ہیں ابو مساشری رضی اللہ جو کیا اگر آدمی وہ کرے تو محفوظ رہے گا وہی لوگ جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ غلط نہیں لگ رہا مجھ کو وہ اتنے غلط لوگ تھے کہ صحابہ کے خلاف لیکن اس کو ابو مساثری رضی اللہ عنہ اسکین نہیں کر سکے ابو اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر پکڑ لیا یہ فرق ہوتا ہے علماء میں سے گہرا علم رکھنے والے میں اور ایک عام انسان میں یا ایک عام عالم علماء میں بھی تو مراتب ہوتے ہیں وہ فوق اکل دید علم عالیم ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑے علماء کی رائے کو اہمیت دیں جو خاص طور سے گمراہ فرقوں یا افراد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بچو ٹھیک نہیں ہے گاڑی غلط جا رہی ہے آج تھوڑی غلط جا رہی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جتنا وقت گزرتا جاتا ہے وہ گاڑی بہت دور جاتی ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے انحراف شروعات میں اتنے نہیں تھے اسی وقت علماء نے ان کے بارے میں متنبع کر دیا تھا آج جا کے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ان میں سے جنہوں نے کہا کہ قبر پہ جا کے مانگنا شرک نہیں ہے یا صرف یا کئی چیزیں حلال کر دی میوزک بھی حلال ہے چلتا ہے ایسی میوزک ویسی میوزک نومان علی خان یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے اسی فکر کے حامل لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر خارجیت کا کچھ نہ کچھ عنصر ہوتا ہے ایلیمنٹ ان کے اندر ہوتا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کیونکہ وہی ہوتا ہے اسرار احمد اسی طرح سے اور جتنے بھی افکار ہیں اس طرح سے یا اس فکر کے حاملین ہیں بولنے میں تو اچھی بات لگتی ہے ان کی قرآن کو پکڑ کے بولتے ہیں لیکن بیچ میں وہ درمیان میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں اور آپ پکڑ نہیں پاتے اس کو لیکن پکڑنے والا پکڑتا ہے جو آدمی روزانہ نوٹ گننے کا عادی ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نکال کے رکھتا نقلی نوٹ ہے اس کو دیکھنا بھی نہیں پڑتا اس کے ہاتھ کو معلوم ہوتا ہے کیوں رات دن اس میں آ بول کا ہے کہ نوٹ غلط تو نہیں دکھ رہا ویسے ہی پرنٹڈ تو ویسے ہی آپ کو نہیں معلوم جا کے چیک کرو میں بول رہا ہوں یہ نقلی نوٹ ہے ایسا تھوڑی علم غائب تھوڑی نا آپ کو ہے علم غائب نہیں ہے تجربہ ہے تو یہ جو بصیرت ہوتی ہے یہ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے حکمت میشا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے سب کو نہیں ملتی ہے کس کو کہاں رکھا جائے یہ اہل حق میں رکھنے لائق ہے کہ اہل باطل میں اس کی بات حق ہے یا باطل ہے حق نما باطل ہے کیسا ہے ہاں سننے میں تو حق لگ رہا لیکن ہے باطل بعدوں کا تو بھی رہتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس واقعے سے بہت سارے اسباق ہم کو ملتے ہیں کہ نبوی منہ سے ہٹنا بہت دور تک جاتا ہے لوگ اقبا کر رہے تھے لیکن وہ مزاج غلط تھا اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھنا ساری مصیبت کی جڑ ہے ہماری نیت اچھی ہے نا صرف نیت پر مدار رکھ لینا اور نبوی طریقے کے سے آزاد ہو جانا ساری مصیبت کی جڑ ہے یہاں سے انحراف شروع ہوتا ہے اب بہت دور تک جاتا ہے وہ جنگ تک گیا وہ لہذا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ صلاً لکھم سلاطن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں سے راضی ہوا اللہ تعالیٰ تم سے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزیں ناپسند کرتا ہے فیرضا لکم ان تعبدوه ولا تشرکو به فرداً تم, تم سے اس بات پر راضی ہوگا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو کسی بھی چیز کو نہیں و انت انتم و بحبلی اللہ ولا انفرک اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامیں رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ اور احمد کی روایت میں ہے مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ اور تم جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا والی بنایا ہے تم ان کے ساتھ خیر خاہی کرو تمہارے حاکم کی خیر خاہی کرو رقم سلا اور تین چیزیں تم جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے پسند نہیں کرتا ہے قیل وقال وکثرت قطر تصوال و اداط قیل وقال یا وہاں کی باتیں سنی سنائے بیان کرنا جس میں سے انجان واٹس ایپ کے میسجز بھی ہیں پوسٹز بھی ہیں خاص کر کے مسلمانوں کے برے حالات کے اوپر پھر حکومتوں کو برا بولنا وہ ساری چیزیں ہیں قیل قال بغیر دلیل کے بغیر اجتناب کے باتیں نقل کرنا علماء پر توہمتیں حکام پر توہمتیں بغیر کسی دلیل کے قیل وقال وقترت و السؤال اسعال کثرت سے سوالات کرنا وہ ادایت المال اور مال کو ضائع کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ کو ناپسند ہے یہ مسلم کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہلاکت کی چیزیں کہ ایک انسان نبوی منہت سے آزاد ہو جائے اختلاف کرے حکام کے خلاف کھڑا ہو جائے ساری چیزیں بربادی والی ہیں آج اس دور میں اسی طرح کی تحریکیں کھڑی ہو رہی ہیں جو آپ کو نبوی منحص سے صحابہ کے منحص سے ہٹا کر دلائل سے آزاد کر کے حالات مسلمانوں کے بتا کے اور آپ کو باغی بنا کے مسلمان حکام کے یا جہاں بھی وہ رہتا ہے وہاں کی حکومتوں کے اسلامی نظام لانے کے نام پر آپ کو حکومتوں سے لڑا دے آپ کو جہاد کی اسلامی نظام کی این الا و اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے اس کو غالب کرنا چاہیے اس طرح کی اچھی باتیں بتا کر اور اچھی نیتیں کرا کر آپ کو ان دلائل سے محروم کر کے نہیں بتا کے اور خود بھی نہیں دیکھ کے چھپا کے آپ کو ان چیزوں پر کھڑا کر دے گا اور مسلم حکام کے خلاف ور گلا کر ریولوشن کی بات کرے گا اور غیر مسلم حکومتوں میں بھی ان کو ہٹانے کے لیے سازشیں کروانے والا بنائے گا اور آپ کا فیوچر ختم کر دے گا اور جب بین گورمنٹ کی طرف سے آئے گا تو کوئی دبئی چلا جائے گا کوئی سعودی چلا جائے گا کوئی ہانگ کانگ کوئی ملیشیا کوئی کہیں اور اور آپ کو وہیں چھوڑ دے گا آپ جیل میں بیٹھو گے اور وہ سارے کے سارے جو ہے چھوٹ کے بھاگ جائیں گے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا بہادری کی باتیں اور کو بزدل بتانے والے خود غائب ہو جاتے ہیں اور کو بزدل بتانے والے بہادری کے لیے ٹھہرتے نہیں غائب ہو جاتے ہیں تو سارے ڈبے پکڑے جاتے انجن غائب ہو جاتا ہے لہذا مسلمان نوجوان ایسی تحریکوں سے بچے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بری صحبتوں سے بچیں صحبت ہماری صحیح اکثر کیسا ہوتا ہے کوئی ایسا مل جائے گا آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے سعودی نے ایسا کرنا چاہیے سعودی میں کیا ہو رہا ہے کھلا ملک میں دیکھو کیسا ہو رہا ہے اسلامی نظام آنا چاہیے غلط کام نہیں ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں لوگ مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں اس طرح کی باتیں کر کے مسلمان نوجوان نوجوان کے دینی جذبات کو بھڑکائے گا اور کو اتنا بھڑکائے گا کہ مسلمانوں ہی کے خلاف بھڑکا دے سب سے پہلے علماء سے بجن کرے گا اس کو یہاں سے کٹ کرو پہلا وہ کیبل کٹ کرو جہاں سے کرنٹ لگتا ہے یہاں سے معاملہ ہاں یہ ویریفیکیشن کا ہی چینل کاٹ دو خلاص جہاں سے برین کو جاتا ہے پین کی خبر ملتی ہے وہ نس کاٹ دو اس کے بعد جو کرنا ہے کرو آپریشن آرام سے ہو جائے گا پورا تکلیف والی نسی ہی کاٹ دو خبر جائے گی نہیں دماغ تک کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے اتنا کچھ کاٹا جا رہا ہے علماء سے ان کا کنیکشن کاٹ دو بری صحبت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہومئی <يَدَيْم> قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا افسوس سے یقول تمہارا رسول سبیلا کہ میں رسول کے ساتھ اس کی راہ اختیار کرتا رسول کے راستے پر چلتا فکر میں اتباہ میں رسول کے ساتھ ہوتا یا ہائے میری بربادی کاش کے میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا لقد ابل بعد باد نصیحت کی بات میرے پاس آئی تھی لیکن آنے کے بعد بھی مجھے اس نے گمراہ کر دیا حق پہنچا تھا سمجھانے والے نے سمجھایا تھا یاد دہانی آئی تھی میرے پاس دھیان نہیں دیا میں اس پہ اس نے مجھ کو بھٹکا دیا تاویلات کے راستے سے یا مت سنون کی بات وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ بھی تو ہے لقت ابل بکری باد انسانی سدولا اور شیطان تو انسان کو خسارے ہی میں ڈالتا ہے شیتان جنات میں سے بھی ہوتا اور انسانوں میں سے بھی من جناس کبھی جنات کے طور پر وسوسے دل میں ڈالے گا کبھی دل کے راستے سے ڈائریکٹ اور کبھی کان کے راستے سے انڈائریکٹ دل میں وسو ڈالے گا بری صحبت کی وجہ سے ایسے شیاطین جو چاہے جنات میں سے ہو یا انسان کے قالب میں ہو یہ آپ کو رسول کے راستے سے بھٹکا دیں گے ہکانے کے بعد بھی تو معلومات کی ہلاکت آدمی ہاتھ چبا جائے گا اتنا افسوس ہوگا آ میں کیوں کیا جرم تھا کیا غلطی کیا اس نے غلط آدمی کا دوست بن گیا کینٹین میں روز بیٹھتا تھا اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس نے برابر ٹین پوائنٹ فارمولا اس کے اوپر ٹرائی کیا اور کیسے آلات مسلمان کے حالات ٹھیک نہیں ہے نا اللہ کرے صحیح ہو جائے اگلا دن کیا چل رہا دیکھو کیا کر رہے مسلمان ٹھیک ہے یہ سارے مسلمان نہیں اسلامی حکومتیں ٹھیک نہیں ہیں ڈے فور سعودی مین ہے لیکن وہ سعودی ریوا ایسا ایسا کر رہا ہے پانچ چھ کچھ ہم کو کرنا چاہیے کوئی نہیں کر رہا تو ہم کو کرنا چاہیے لا کلفس ہاں دلیل بھی ہے کاتل مشرقی نا کا پتن اچھا اچھا پھر خلا صاحب بھی ہمیں دیکھو الگ سے اکیلے سے جا کے لڑے ہے نا دلیل ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے دھیرے ایک ساتھ نہیں ہوتا ایک دن میں نہیں ہوتا برین واش کئی بار دھونا پڑتا اس کو کئی بار اس کو ایک کے بعد ایک انجیکشن اسٹیپ بائی اسٹپ دیتے ہیں اور اس کے بعد آدمی ایک وقت ایسا آتا ہے اچھا بعض دھوتا تو آدمی کیا بولتا ہے میں سمجھا رہا اس کو یہ سب سے خطرناک دھوکا ہے کوئی مل گیا اس کو یہ پہلے دن جانتا کہ یہ غلط بول رہا ہے لیکن عالم صاحب کے پاس میرا ایک دوست ہے ایسا ایسا فکر ہے اس کا کچھ ڈیٹا دیجئے مجھ کو اس کو سمجھانا ہے مجھ کو عالم صاحب بولتے بیٹا کوئی ڈیٹا نہیں مت جاؤ اس کے پاس اس کو ہمارے پاس لاؤ یہ سنتا نہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا میں اس سے بات کروں گا میں سمجھاتا ہوں اس کو علیم تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم کو لے کے ڈوبے گا لیکن یہ کیا سوچتا ہے میں اتنا کچا تھوڑی نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہے ایسا نہیں بھائی ایسا ہے وہ تاریخ ایسا نہیں ہے ایسا ہے وہ روزانہ لے کے آتا ہے اس کے پاس پورا پوٹلا ہوتا ہے ہر دن لے کے آتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو سمجھانے کے چکر میں یہ ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ جتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ اندر سے ویک ہوتے جاتا ہے میرے آرگومنٹ ویسے نہیں کیونکہ تو کون ہے تو علم ہے وہ ہر اس کی چیز کو بریک کرتا ہے بلڈوز کرتا ہے اس کے بروس کو ہسٹری سے کبھی کبھی لاجک سے کبھی کسی اور چیز سے اور دھیرے دھیرے اس کو لگا گھان ہاں آیا ایک دن کیسے آتا ہو تیری بات صحیح ہے پھر اب وہ عالم کے پاس بھی نہیں آتا عالم صاحب ملتے اس کے کائیں اتنے دن سے آپ تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا ہاں ٹائم نہیں مل رہا ہے وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ دھیرے دھیرے دور جاتا ہے پھر شبہات پیش کرتا پھر کہتا کچھ لوگ وہ لوگ ایسا بولتے ہیں وہ لوگ نہیں بولتے تو بول رہے ہیں یہ سارا ان کو معلوم ہے وہ ان کے نام سے اپنے اعتراضات پیش کرتا ہے اور دیکھتا کہ عالم کیا بول رہا ہے لیکن وہاں سے اس کے دماغ میں ڈالا ہوتا ہے وہ تجھ کو ایسے ہی بول کے چپ بٹھائیں گے لوری سنا کے سلا دیں گے تجھ کو. خالی باتیں ان کے پاس ایسا رہے گا ایسی ہو جائے گا مسلمان معلوم نہیں بھی سب آ کے غالب ہو جائیں گے کفار ختم ہو جائے گا اسلام اسلام خطرے میں پھر عالم جب اس کو سمجھاتا ہے بعض اوقات عالم غصے میں بھی آتا میں سمجھا ہے نا تم کو مت جا وہاں پہ او محبت سے فکر سے بولتا ہے جسے باپ اپنی اولاد کو بولتا ہے وہ دن کے پاس جواب نہیں ہے ڈانٹ رہا ہے جاتا پھر آتا ہی نہیں بدن ہو جاتا پھر نہیں آتا پھر انہی کے حلقے میں بیٹھتا پروفیس صاحب، پروفیس صاحب جو ہے صاحب تفسیر کا درد دیتے ہیں اسی میں بیٹھتا ہے پھر ہر آیات میں جہاد ہے اِن قدر میں بھی جہاد آئے گا تفسیر کے حلقے ہوں گے لیکن تفصیل کیا ہوگی تفصیل نہیں ہوگی جنگ کی ٹریننگ ہوگی بس ہر آیت میں جہاد ہر آیت میں جہاد بہانہ ہوگا وہ تفسیر کا کیموفلاج کریں گے اس کو تفسیر کے نام پہ ہر تفصیل میں جنگی باتیں ہوں گی کہیں نہ کہیں سے سودیا آئے گا کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی باتیں آئیں گی اور یہ بھی بیٹھے گا سنے گا قرآن کا درس होता ہے اور حق بات ہوتی ہے ہمارے پاس تم لوگ بولتے ہیں کیا ڈرتے ممبر پہ بولنے हम लोग ہے ہم لوگ نہیں ڈرتے ہم لوگ کب अच्छे अच्छे डरते हैं नहीं साहब मैंने से था मैं था सब बहादुरी का कवच बहादुरी नहीं अंडा होता है ना हाँ थोड़ा सा टूट जाता पूरा अंदर से पीला निकलता हाँ दो डंडे पड़ते ना सब भूल जाता पूरा नाम बोल वो भी याद नहीं आता पूरा नाम भी याद नहीं आ ایسی بہادری ہے یہ انٹرنیٹ کے مجاہد ہیں اسے واٹس ایپ پہ مجاہد رہتے ہیں فیس بک پہ مجاہد رہتے ہیں زندگی میں ان کو معلوم نہیں رہتا واقعی کیا ہوتا ہے بہادری کیا ہوتی ہے بچے بچے رہتے یہ پڑھے لکھے ہاں سکسٹی پرسینٹ مارکس پاس ہوئے ہوئے کسی طرح سے زیادہ معلومات نہیں ہوتی ان کو لیکن جذبہ ہوتا ہے لیکن ان کو زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ابھی شادیاں بھی بہت یہ اپنے گھر میں بھی حکومت کیے ہوئے نہیں ہوتے تجربہ زندگی کا کچھ نہیں ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے ہمارے اپنے نوجوان ہوتے ہیں دھوکا کھا جاتے ہیں یہ پھنس جاتے ہیں پسانے والے بچ جاتے ہیں وہاں حکمتیں آتی ہیں پھر وہاں سمجھداری آتی ہے وہاں بچنا آتا ہے علماء بے وقوف تھے تم عقل مند ہو کہاں کوئی بہادری ایک نوجوان ایک مرتا ہوں سے کہنے لگا علما بولتے نہیں ہیں جہاد کے بارے میں اب میں سمجھ گئی یہ انفیکشن مشین ہے انجیکشن ہے یہ میں نے کہا علما بز دل ہے تم لوگ بہادر ہو ہے نا ایک کام کرو یہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے نا ہمارا ہال میں تو یہ ہال آپ لوگ بک کرو ما تو نہیں بولتے ممبر سے آپ کے پاس ممبر تو نہیں ہے آپ کو ہال بک کرو اور جی ہاتھ جی بھر کے بات کرو کس نے روکا آپ کو بھائی علماء نہیں بولتے نا مت بول رہے ہیں آپ بول سکتے نا آپ کیوں چپو آپ کھڑے ہو کے بولو ممبر پہ ممبر نہیں آپ کے پاس ہے کوئی ہال بک کرو کتنا خرچہ آئے گا اس کا میں بک کر کے دیتا ہوں آپ کو بولو اس کے اوپر آپ کو کس نے روکا ہے آپ وہ ڈرتے ہیں نا آپ نہیں ڈرتے نا آپ کیوں نہیں بولتے ایک کام کرو موبائل کے اوپر لائف بولو جہاد کے بارے میں بولنا ہے حکومت کے بارے میں بولنا ہے جو بھی آپ کو بولنا ہے بولو نا آپ لوگ کیوں نہیں بولتے علماء نہیں بولتے ہیں نا وہ غلط ہے نا آپ کے نزدیک آپ بولو نا خود بھی تو نہیں بولتے نہیں ہم مکی دور میں اب یاد آئے کون سے دور میں آپ جو لوگ علماء کو بزدیل بتا کے بولتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں بولتے ہیں وہ خود بھی تو نہیں بولتے ہیں ان کی سیکرٹ میٹنگز کیوں ہوتی ہیں کیوں نہیں وہ کھلے عام بولتے ہیں وہ بھی تو ڈرتے نا وہ بھی تو نقصان اور کانسیکوینس سے ڈرتے ہیں پھر علماء کو بزدیل بولنا اور خود اپنی بزدیلی کا راستہ اپنانا کیا ہے وہ دو پیمانے والے لیتے وقت بھر کے چاہیے لیکن دیتے وقت خسارے کے ساتھ دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے دو اصول نہیں ہونا چاہیے دو پیمانے نہیں ہونا چاہیے تم علما کے لیے اگر وہ پیمانا اپنا رہے تو اپنے لیے پھر وہی پیمانے اپناؤ اپنے آپ کو بھی بولو پھر ہم بھی کچھ دل ہیں تو یہ جو مینٹلٹی ہے نوجوانوں میں اکثر ہوتا ہے بری صحبت کے نتیجے میں یہ چیز آتی ہے علما کو برا بولنا علما کے بدن کرنا علماء کی مجیسوں میں جانے سے کیا تعارض اور وضو اور نماز اور یہی ہے کہ دن میں کیا اور کیا اور ہے جہاد بھی تو ہے نا حکومت کا قیام بھی ہے بینک میں جاب پہ ہوگا ماں بے پردہ جاب کے لیے جاتی ہوگی یا مظلوم گھر میں پڑی ہوگی کھانستی رہے گی لیکن کوئی دبا لانے والا یہ نہیں رہے گا یہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کے لیے دن بھر بھی بی معمولی بیٹا ذرا دوا تو لا کے دیں ذرا ٹہر و زبردو محمد کے مسائل حل کر رہا ہوں یہ حال اکثر نوجوانوں کا ہے جو اس مزاع کے ہوتے ہیں ان کی عملی زندگی صحیح نہیں ہوتی ہے ان کو پراورٹی معلوم نہیں ہوتی ہے. وہ ایک اپنے فرضی حق کی دنیا میں ہوتے ہیں وہ حقیقی زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر پاتے وہ فرضی مسائل میں جیتے رہتے ہیں تو یہ جو فکر ہے اس کے نتائج بہت برے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے ختم ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے بربادی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو حکام کی مخالفت علماء سے بدن کرنا اور اسی طرح سے بری صحبت اختیار کرنا یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر کیجیے میں ساری تفصیلات میں ذکر کروں گا آپ لوگ اس کتاب سے وہ پڑھیں لیکن کچھ علامات ان کی ہیں میں اس کو گنوا دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہیں جو سروریت ہے یا اخوانیت کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا خارجیت کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کوئی مائل ہوتا ہے کوئی بہت گاڑا ہوتا ہے کوئی پتلا ہوتا ہے اس طرح سے الگ الگ مزاج کے لیکن ہوتا وہی فکر ہے حکام کے خلاف علماء کے خلاف بس اور بغاوت کر کے سیاسی نظام کو پلٹنے کی کوشش کرنا اس کی کیا علامات ہے اور یہ سروریت کیا ہے سروریت دراصل محمد ابن سرور زین العابدین کی اپج ہے سرور محمد ابن سرور کی وجہ سے زین العابدین اس شخص کی وجہ سے اس فکر کا نام سروریت پڑ گیا یہ آئیڈلوجی ہے جس کو سروریت کہتے ہیں محمد سرور کون ہے یہ شخص سیریا میں رہنے والا تھا. اخوان المسلمین سے منسلک تھا وہاں اختلاف ہوا یہاں شیخ نے لکھا ہے میں اس کا سارن بتا رہا ہوں تو وہاں سے ان سے ہٹ کے اخوان سے ہٹ کے حسن البنا کے فکر سے متاثر یہ مائنڈ ہیں سید قطب کا جو فکر وکاس سارے کافر قرار دینے والے میں آیا اور حائل میں شروع میں قیام کیا اس کے بعد میں بریدا میں آیا وہاں مدرس کے طور پر رہا اور پھر یہ فکر اس نے پھیلانا شروع کیا اور یہ وہی فکر ہے جو جیسے قطب مودودی اور اسی طرح سے نبھانی تقریبی نبھانی جو حزب تحریر والی یہی سارے فکر ایک جیسے یہ تھوڑا انیس بیس کا فرق میں ہوتا ہے اس فکر کے خاص افکار کیا ہیں ایک ایک کر کے یہاں پر شیخ نے گنا میں بھی گنا دیتا ہوں تاکہ یہ چیز تھوڑی مکمل ہو جائے اور بات واضح ہو جائے ورنہ یہ عنوان بڑا ہے اور پچاس سے زیادہ صفحات پر یہ مقالا ہے اس کو فرصت سے بیٹھ کر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس میں سامنے آئیں گی نمبر ایک توحید حاکمیت کا اضافہ دین میں توحید حاکمیت تم تین توحید کو مانتے ہو ایک توحید کو چھوڑ دیتے ہو وہ کون سی ہے توحید حاکمیت اس پہ بات نہیں کرتے علماء تو ایک توحید کی قسم جوڑ دینا کہنا کہ توحید کو تمہاری توحید مکمل نہیں ہے ایک اور قسم ہے توحید حاکمیت الگ سے اس کو جوڑنا مقصود اس میں توحید کا کمال نہیں ہے مقصود ان کا توحید حاکمیت سے یہ ہے کہ تم کو حاکم کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے یہ توحید حاکمیت اللہ ہی حاکم ہے حکم اللہ ہی کا چلنا چاہیے بلا شبہ یہ توحید الوحیت میں بھی آتا ہے توحید ربوبیت میں بھی آتا ہے کائنات کا حاکم اللہ ہے سارا نظام اللہ چلا رہا ہے اور شریعت اللہ دیتا ہے اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں اور عبادت اللہ ہی کی کرنا چاہیے شریع احکام میں اللہ ہی کے تابع ہونا چاہیے اللہ ہی کے حکم کو ماننا چاہیے یہ حق ہے یہ توحید ربوبیت میں بھی آتا ہے توحید الوبیت میں بھی آتا ہے اتخذوا ابتقاد من دون اللہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے حاکموں اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا اس کے ذمن میں جو تفسیر ہے جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا یہ سبھی ہی مانتے ہیں بھی مانتے ہیں لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا ہے توحید حاکمیت کا ذکر کر کے کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے اس لیے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو وہاں شریعت کے نفاذ کے لیے اس گورنمنٹ کو ہٹانا پڑے گا نیا نظام لانا پڑے گا جس میں شریعت آئے ظاہر بات ہے کہ شریعت بعد میں آئے گی پہلے ان کو ہٹانا پڑے گا تو ساری طاقت جو ہے ان کو ہٹانے میں لگ جاتی ہے اور کھل کے ہٹا نہیں سکتے اسے کہ تمہارے پاس فوج نہیں ہے تو تم سیکریٹلی تم کو ہٹانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور ساری چیزیں اسی میں چلی جاتی ہے بات نظام کو کس طرح سے ختم کیا جائے یعنی اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کیا, کیا جائے ظاہر بات اس کے نتیجے میں وہ حکومت پوری ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں حکومت کے پاس طاقت ہے یہ کر کچھ نہیں پاتے ہیں اور پھر اسی میں اپنے برم میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ مغلوب رہے تو کیا ہوا لیکن ہم لوگ سیرا مستقبل پہ آج نہیں تو کل ہوگا انشاءاللہ سالوں سال گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا اب تک بلکہ اچھا ہونے کے بجائے برائی ہی ہوا مسلمان اور پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے توحید حاکمیت کا اضافہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان علماء جو ہے تم کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں جبکہ ان کا مقصود توحید حاکمیت سے توحید نہیں ہے مقصود ان کا کیا ہے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا ہے نمبر دو مسلم معاشرے کو جاہلی سماج قرار دینا سید قطب کی کتابوں میں عام طور سے ملے گا مودودی صاحب کی کتابوں میں عام طور سے ملے گا مسلمان آ جاہلیت میں چلے گئے ہیں جیسے عرب پہلے تھے گویا کہ ویسے ہی کفر کے ماحول میں آ گئے ہیں جیسے پہلے تھے علل الطلاع مسلمانوں کو جاہلیت مسلم معاشرے کو جاہلیت قرار دینا جائز نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے بعد اوسع کسی میں یا کسی معاشرے میں ہو لیکن پوری امت جاہلیت میں چلی گئی ہے جب تک کہ وہ اسلامی نظام کو کام نہ کرے اسلامی حکومت قائم نہ کرے تب تک سب کے سب جاہلیت میں ہوں گے اور ہمارے فکر کو نہیں اپنا ہماری آئیڈیولوجی کو نہیں اپنا جو بھی نہیں اپنا وہ جاہلیت کا شکار ہے اس طرح سے انہوں نے یہ فکر کیا کہ مسلمان سب کے سب جاہلیت میں آج گویا کے کھر کی حالت میں ہے تو اب مسلمان پکے مانون بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہماری رتھ یاترا میں بیٹھنا پڑے گا جو حاکم کو ہٹانے کے لیے جا رہی ہے نمبر تین اپنی جماعت کی بنیاد پر ولا اور الولا البرا رکھنا جو ہماری جماعت میں شریک ہو وہ ہمارا ہے جو نئی شریک ہو وہ ہمارا دشمن ہے بی وس اور یو آر اگینسٹ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تم ہمارے مخالف ہو یہی وجہ ہے کہ بعد مسلم ملکوں میں بھی یا مسلم علاقوں میں بھی جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ ان کے دشمن بن گئے ہیں اور قتل بھی کیے گئے صرف اس وجہ سے کی ہماری آئیڈیولوجی کی نداعش کو آپ دیکھیے اگر تم ہم کو نہیں مانتے ہو تو تم کو ہم قتل کریں گے کتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہم لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ ان کو نہیں مانتی ان کے فکر سے مستفق نہیں ہیں تو جمع کی بنیاد پر اپنی فکر کی بنیاد پر الولہ اور برا جبکہ وہ اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن کی بنیاد پر آئیڈیالوجی کی بنیاد پر دوستی دشمنی کا معیار رکھنا یا تو تم ہمارے ساتھ ہو دوست ہو نہیں تو تم ہمارے دشمن ہو چند مخصوص مسائل مثلا تحکیم کے مسئلے کو بار بار اچھالتے رہنا وہ ملم یا فرول جب بھی ملیں گے جب بھی بات کریں گے جب بھی کہیں نہ کہیں کچھ بات نکلے گی اسلامی نظام آنا اللہ کی شریعت نافذ ہونا چاہیے جبکہ ان کی زندگی میں بھی نہیں ہوگی داڑھی بھی نہیں ہوگی اس کو داڑھی بھی نہیں ہوگی نمازوں کا پابند بھی ٹھیک سے نہیں ہوگا قرآن کی آیت ڈھنگ سے پڑھنے بھی نہیں آتی ہوں گی جینس پینٹ ایسے پہنتا ہوگا کہ پیشاب کے قطرے بھی رہ جاتے اور لڑکیوں سے بات چیت بھی کرے گا بہنیں ان کو دعوت دے رہا ہوں ان کو ہوں خوراک ہوگا پابند نہیں ہوتا ہے خود اپنے میں نافذ نہیں کر پاتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ کیا ہے حقام کی تکفیر کرے اس آیت کی بنیاد پر کہ مسلمان حاکم جو ہے اسلام کو نافذ نہیں کر رہے ہیں تو سب کیا ہیں کافر ہیں تو اس آیت کی بنیاد پر اس مسئلے کو بار بار اچھال سے رہنا پانچ مدارات اور موالات میں ادو تفریح اگر مسلمان حکومتیں کچھ غیر مسلم حکومتوں سے کچھ پاک ٹریٹی معاہدے کرتے ہیں یا کچھ غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھتے ہیں سیاسی بنیادوں پر مصیاحتوں کی بنیاد پر تو ان کو کافر قرار دینا کہنا دیکھو انہوں نے کفا سے محبت کی ہے ان سے تعلقات بنائے ہیں کہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اور ان کی تکفیر کرنا یا ان کو فاسق قرار دینا اس جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ نے بھی غیر مسلموں سے اچھے تعلقات رکھے احسان کا سلوک ان کے ساتھ بھی کیا عبداللہ بن عاص بن رضی اللہ تعالیٰ علما جب بھی گھر میں کھانا بناتے کہتے ہمارے پڑوسی یہودی کو دو تو یہ محبت والا معاملہ نہیں ہے یہ احسان والا معاملہ ہے تعلقات میں رکھنے پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاق ہوئی تو آپ کی ذرا گروی تھی ایک یہودی کے پاس لین ان سے ہوتا تھا مسلم حکومتیں اگر بزنس کے معاملات کرتی غیر مسلم حکومتوں سے تو یہ بتاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کا بائکاٹ ہونا چاہیے اسی طرح سے مسلم فکان کے خلاف فروج کے مسئلے کو اختلافی مسئلہ بتا کر ہلکا کرنا اور جواز نکالنے کی کوشش کرنا یعنی جب یہ کہیں گے کہ مسلمان حاکم صحیح نہیں ہے ہم کو اس کے خلاف بحات کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے جب ان کو منع کیا جاتا ہے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے ابھی سے آئیے اس بارے میں یہ اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء ہاں کے قائل ہیں بعض ماں کے پے تو اس کو کیا کرنا ڈائلوٹ کر دینا یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جو اجماعی ہو بلکہ کیا ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء نے جائز بھی کہا ہے اس کو اور اس طرح کہہ کے اس کو ہلکا کر کے خروج کے جواز کو غالب کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ان کے علامات میں سے کہ وہ کیا کرتے ہیں خروج کے مسئلے کو ہلکا بناتے ہیں جبکہ علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلم حکام کے خلاف خروج نہیں کر سکتے اسی طرح سے مسلم قسطوں کے حکام کا انکار کر کے خلاف عجماء کی بات کرنا یعنی جتنی مسلم حکومتیں آج قائم ہیں ان سب کو باطل قرار دینا اور ان سے اپنا ہاتھ ان کے عہد سے چیز کر ان کے خلاف بغاوت کی بات کرنا کہ یہ سب ختم کر کے اپنے کو ایک حکومت بنانی ہے اس طرح کی بات کرنا اسی طرح سے بدعت موازنہ ان کے علامات میں سے یعنی کہتے ہیں جب تنقید کرتے ہیں علماء ان کے سربراہوں پر مودودی پر سید قطب پر اسرار احمد پر یوسف القرضاوی پر تقی الدین النبہانی پر اس طرح سے اور بھی لوگ ہیں ان پر جب تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کے اندر کچھ کمیاں تھی تو کچھ خوبیاں بھی تو آپ کو اگر ان پر تنقید کرنا ہے تو ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرو یہ عد انصاف کا تقاضا ہے عد انصاف یہ ہے کہ اگر آپ یوسف القردی کی برائیاں بیان کر رہے تو خوبیاں بھی بیان کرو اتنا طرح کی خدمت انہوں نے کی مولانا مودودی نے اگر کچھ غلط ابکار امت کو پیش کیے اور ان کو غلط فکر دیا تو انہوں نے اچھا بھی تو کام کیا ہے تو جب بھی آپ ان کی برائی کرو اس سے پہلے آپ کو ان کی بھلائیاں بھی بیان کرنی پڑیں گی انصاف کا تقاضا ہے اس کو لازم قرار دینا اور انصاف کا تقاضا قرار دینا یہ بدایات ہے یہ بدایات ہے اہل باطل کی تردید میں سوال اس کی کون سی خوبی کو بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی یہ اچھے لوگ تھے نہیں اللہ تعالیٰ نے کپار کی قرید کی برائیاں بیان کی یوت کی برائیاں بیان کی آپ کتنے مقام ابلیس کی خوبیاں نہیں تھی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو برائی کہا تو آپ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر رد کیا جائے تو اس کی خوبیاں بیان کی جائے یہ قاعدہ نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ لوگ ضروری قرار دیتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے ان کی کچھ غلطیاں تھی لیکن اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے الٹا معاملہ ہوتا ہے ان کی غلطیوں کو چھوٹا کر کے دکھانا اور ان کی خوبیوں کو جبکہ وہ چھوٹی ہوں گی غلطی بہت بڑی ہوگی جس سے مجھ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کو کم کر کے اس کو بڑا بتانا اسی طرح سے اتفاقی معاملات میں تعاون اور اختلافی معاملات میں معذور قرار دینے کا فاعدہ ظاہر بات ہے جب سیاسی گول ہو تو مسلمانوں میں کئی فرقے اور جماعتیں ہیں سب کو لے کے چلنا پڑے گا ہمارے چھوٹے سے ٹولہ سے تو کام ہونے والا نہیں سب کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا اب سب کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی سو بھی ہے کوئی کیا ہے سب کو لینا ہے تو بھائی آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو ہم نظر انداز کریں گے اور ہم جو کامن چیزیں ہیں ان پر جمع ہوں گے اللہ کو تو مانتے نا رسول کو مانتے نا قرآن کو مانتے نا اسلام کو مانتے نا بس کوئی کسی کی تعویذ پر تنقید نہیں کرے گا کوئی کسی کی فلاں نماز پر تنقید نہیں کرے گا اختلافی مسائل پر ہم لوگ بات نہیں کریں گے ہم لوگ کیا کریں گے جو کامن چیزیں ہیں اس کو پکڑ کے چلیں گے ہمارا کامن گول کیا ہے باطل حکومت کو ہٹانا اچھا نظام لانا یہ پرائرٹی ہماری ہے پھر اس کے لیے ہم کو کمینی کو بھی لینا پڑے گا چلے گا شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں سعودی والے نہیں ہیں شیعہ ہمارے بھائی ہیں آپ دیکھیں اخوانین کے علامات میں سے یہ ہے کہ اگر آپ سعودی حکومت کی خوبیاں بیان کریں قرآن کتنا ساری دنیا میں پھیلایا توحید کو قائم کیا اسلامی احکام اتنے سارے ہیں امن امان ہے یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کتنی دعوت, دعوت سینٹرز کے ذریعے کتنی خیر وجود میں آتی کئی ایسا نظام نہیں ہے اتنا سب کچھ بتاؤ تو وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا ہے اور بات بڑھتے بڑھتے جائے گی کہ یہ لوگ مسلمانی نہیں کافی نہیں ہیں مسلم کی تقریر ہوگی آپ شیا کے بارے میں بولیں کہ دیکھو شیعہ حضرت عائشہ کو نعوذ اللہ جانیہ کہتے ہیں ابو عمر کو کافر کہتے ہیں صحابہ کی تقریر کرتے ہیں لامتیں کرتے ہیں یہ کچھ بھی ہو لیکن اپنے مسلمان بھائی ہیں نا ان کے نزدیک اصل فکر سیاسی ہے وہ سیاسی اسلام کے قائل ہیں ان کے نزدیک پرایورٹی سیاست ہے لہذا سیاسی اتفاق کی بنیاد پر وہ عقیدے کے اختلاف کو برداشت کر لیتے ہیں اصل بنیاد کیا ہے سیاست میں ایک ہے تو چل جائے گا ہمارے بھائی بھائی ہوں. چاہے عقیدے میں ہمارا فرق تو اہل حدیث کو سعودی کو وہ برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ توحید والے ہوں سنت والے ہوں کیونکہ سیاسی فکر میں ان کے موافق نہیں ہیں ان کی تصویر کریں گے لیکن شیعہ کا دفاع اخوانی ہمیشہ شیعہ کا دفاع کرے گا حضرت عائشہ کی توہمہ اب وکر عمر کی تکفیر قرآن کی تحریف اور پچاسوں خرافات عقیدے کی جتنی بھی خرافات ہیں سب کو ایسا ہضم کر جائے گا جیسے بس یہ چھوٹا موٹا مطلب مسئلہ ہی ہے فروئی مسئلہ ہے کوئی لیکن سلفیوں کی سلفیوں کی کوئی بات اگر غلط ہو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا ان سے نفرت کرے گا ایک دم ان سے محبت کے ہاتھ بڑھائے گا اس لیے آپ دیکھیے جتنی خوانی تحریک ہیں شیا سے ان کا مسافر نہیں معاونقہ ہوگا لیکن یہاں نفرتیں ہوں گی کیوں؟ آپ دیکھیے موازنہ کیجیے دیکھ لیجیے ان کے یہاں ہمیشہ یہ ہوگا کہ بھائی ہمارا جو کاز ہے اس میں ہم متفق ہیں باقی چیزوں کو ہم نظر انداز کریں گے حقیقہ کی توحید کے مسئلے کو بھی نظر انداز کریں گے وہی لوگ جو توحید ان کے نزدیک واقعی صرف حاکمیت ہی ہے ایک صاحب ساتھ کہا گیا بات تابوت کو مٹانا ضروری ہے نا او غیر اسلامی نظام کو اکھاڑ کے پھینکنا ضروری ہے ہاں اور درگاہ ٹھیک ہے بھائی حکومت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے پہنچ بھی تیری نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں یہاں دیکھو درگاہ ہے بولا گیا ہے کہ میں پردی بات نہیں بول رہا ہوں نے اگ چوک میں دردائے ہم وہاں جا کے لوگوں کو روکتے ہیں اور بہت کرنا ہے بند تگوں کی نظام وہ بھی تو ہے نا بولے نہیں وہ سمجھانا پڑے گا لوگوں کیا کرنا پڑے گا حکمت سے سمجھانا پڑے گا وہاں حکمت برابر تھی کہ پٹائی ہونے والی وہاں پہ ان کے نزدیک وہ اتنا اہم نہیں ہوتا اس لیے قبر پرستی کو مٹانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی جبکہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ مسلمانوں کو اس سے ڈرا رہے تھے اللہ کی لانا تو یہود نسارا پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو صدقہ بنا لیا آخری وقت میں بول رہے ہیں معلوم آپ یہ حکومت کے لیے کتنا ہے اس یہ پرائیورٹیز میں سے گاؤں گاؤں دیہات دیہات آپ دیکھیے آج بھی ہے قبر پرستی ان سے روکنے کی وہ فکر نہیں ہوگی لیکن حکومت سے لڑوانے کی فکر ہوگی جو پوسیبل ہے وہ نہیں کریں گے لیکن ایسا گول دیں گے جو ٹھیک سے پوسیبل تو ہے نہیں اور صحیح بھی نہیں اسے اس میں ہلاکت بھی اور برباد بھی ہے تو اتفاقی معاملات میں تعاون کرنا اور اختلافی معاملات میں ایک دوسرے کو معذور بھائی یہ معذور ہیں اور اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے کہ ایک دوسرے کو ہم ازر دیں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نمبر دس تقیہ کرنا اور مسلم ممالک, ممالک میں جینے کو مکی دور سے تعبیر کرنا اسلامی حکومتوں میں رہیں گے سارے فائدے اٹھائیں گے خوب کمائیں گے وہاں پر انہی حکومتوں کے خلاف لوگوں کو ورگلائیں گے اور یہ کہنا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ مکھی دور ہے یہ خفیہ دور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ جاہریر کا نظام ہے مکہ میں جیسا تھا ویسا یہ ہے اور خفیہ طور پر وہاں پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی کہیں گے کہ ہم بھی جو دعوت دے رہے ہیں سیکرٹ خفیہ دعوت ہے یہ مکی دور ہے اور اسلامی حکومتوں میں بغاوت کی تعلیم دینا گیارہ جہاد کی شروع کے بغیر ہی جہاد پر ربھرنا حاکم اور والدین کی اجازت کی شرط کو کل عگم قرار دینا مسلمانوں کو جہاد جہاد جہاد کی آیتیں بتا کر اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کو جہاد قرار دے کر ان کو یہ کرنا بلکہ ایک ملک سے مسلمان نوجوانوں کو نکال کے دوسرے ملکوں میں جانے کی دعوت دینا وہاں جاؤ جہاد چل رہا ہے وہاں پہ جانا چاہیے ہم کو سیریا جانا چاہیے پناہ جگہ جانا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر ابھارنا اور اس کے لیے حاکم کی اجازت کی کوئی قید نہیں سمجھنا حاکم کی علم سے جہاد ہوتا ہے جہاد کے لیے حاکم کی اجازت اور اس کا رایا اس کے جھنڈے تلے جہاد کرنا ضروری ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا کہا میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں کہا ماں باپ زندہ ہے کہ ہاں دونوں میں سے ایک ہے یا دونوں کہا دونوں ہے اور میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں تو مطلب وہ خوش نہیں ہے میرے جانے سے آپ نے کہا جا پپیما فاہد جا کے ان میں جہاد کر یعنی ان کی خدمت کر اور ان کو خوش کر تو ان میں جہاد کر آپ نے جہاد کے لیے آئیوے کو واپس بھیج دیا لیکن یہ کریں گے ماں باپ کو چھوڑ دو سب بیوی بچوں کو چھوڑ دو چلو آگے بڑھو جہاد کی طرف اور مسلمان نوجوانوں کو بھڑکائیں گے نہ حاکم کا اذن ہے نہ والدین کا اذن ہے بلکہ جہاد کو یہ کہیں گے کہ جہاد اب سب پر فرض عین ہو چکا ہے پوری امت پر جہاد فرض ہے فرض کپایا نہیں رہا سب نکل چلو ایسا کبھی بھی نہیں ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے نکل پڑے ایسا نہیں ہوتا ہے تو جہاد فرض عین قرار دیتے ہیں اور سب کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں اور اس میں اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے نمبر بارہ علماء کی شبی بگاڑنا بکے ہوئے ہیں علماء پوری بات بتاتے نہیں چھپاتے اس طرح کی بات کہ کے جو آدمی آپ کو الطلاق علماء کے بارے میں بولے اور علماء سے بدن کرے اور علماء سے تحقیق اور پوچھنے سے روکنے والا ہو ایسا آدمی انفیکٹ ہے ٹھیک ہے ایک عالم اچھا تو ایک برا بھی ہو سکتا ہے اہل سنت ہے اہل بدعت بھی ہے اہل سنت میں بھی کوئی آدمی خطا پہ بھی ہوگا ثواب پہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اس سے عملی غلطیاں بھی ہوں گی لیکن علل اطلاق سارے علماء سے حید و نپا کے عالم علماء سے بدن کرنا علماء کو فضل اور بکے ہوئے پیٹرو ڈالر ڈالر آف ڈالرس کیا کیا اختیار بیٹھ بیٹھ کے نکال میں معلوم ہے کتنا سوچتے ہیں اس کے اوپر تب جا کے کچھ نکلتا ہے اس طرح سے علماء سے بدزن کرنا جو آدمی مطلب سارے علماء سے اہل حق علماء سے بدن کرے یہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا ہے نمبر تیرہ مسلم حکام پر تعین تشنی کرنا مسلمان حکام کو برا کہنا جب بھی کچھ بات نکلے مسلمانوں کے حالات سے متعلق ہمیشہ اس کا ذمہ دار زلزلہ آیا دیکھو مسلمان ہاں کم کیا کر رہے وہ بےچارا زلزلے کو روکے گا ہر چیز کا ذمہ دار کس کو قرار دینا امر بل معروف کے نام پر لوگوں کو حکام کے خلاف بڑھتا ہے جیسا کہ ابن نے سبا نہیں کیا تھا حق بات بولنا چاہیے ہم جو کر رہے وہ حق بات بول رہے بھلائی کا خم دیرے برائی سے روک رہے ہیں ہم لوگ تو امر بالمعروف معروف اور نہ ہی کے نام پر حکومتوں کے خلاف بولنے کو جائز سرار دینا دیکھیے سماج میں اسلامی حکومت میں کوئی برائی ہو اس برائی کو غلط بولنا یہ ٹھیک ہے تمرون بالمعروف معروف یا تنہا نانی من کوئی بھی آدمی کہیں غلط کام کر رہا ہے شراب جوا یا اس طرح سے فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے آپ اس پر نکیل کریں یہ غلط ہی نہیں کرنا چاہیے تعمیم عموم عمومی اعتبار سے لیکن اس کو سیڑھی بنا کے حاکم سے لوگوں کو بدزن کر کے حاکم کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ فرق یاد رکھیں بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ضروری ہے کوئی آپ سے پوچھے ایسا کام کرنا صحیح ہے کیا کوئی بھی مسلمان ایسا کرے صحیح نہیں ہے نہیں کرنا صحیح ایسا لیکن یہاں سیڑھی بنا کر یہ کہنا کہ دیکھو حاکم کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ وہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ فرق ہے کیونکہ حاکم کے خلاف بغاوت مسلمانوں کے لیے کمزوری ہے نقصان ہے جان و مال کا اس میں نقصان ہے غیر مسلم اگر حکومتیں کمزور ہو جائیں مسلمان تو غیر مسلم حکومتوں پر غلبہ پا جائیں گی اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے بغاوت کے ذریعے تو امر بالمعروف کے نام پر لوگوں کو حکام کے خلاف بھڑکانا اقوام سربراہوں کی تعریف کرنا اور ان کی تحریروں اور تقریروں کی طرف راغب کرنا یہ بھی ہمیں پایا جاتا ہے کیا زبردست شخصیت ہے اشرار احمد کوئی ہے تفسیر ایسی وہ تفسیر ہے ہی نہیں پہلی بات وہ تفصیل کے نام پر اپنے افکار کو پیش کرنے کا ایک طریقہ آپ دیکھیے کتنی تفسیر ہوگی فلاں کا یہ معنی اس کا یہ کتنا ملے گا آپ کو اس میں وکٹوریا نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا اقبال ایسا کہتے ہیں شاہ الا دلوی ایسا کہتے ہیں ابن عربی کا کہنا ہے صوفیہ کے نزدیک ایسا ہے زیادہ تر وہی ملے گا آپ کو لیکن ان کو اتنا بڑا کے پیشن گوئی ابھی سلسلہ چلا ہوا ہے اسرا رحمت کی پیشن گوئی ہاں. تو یہ اس طرح سے بنا کے پیش کرنا دیکھو کتنا با بصیرت انسان تھا کہ پہلے بیان کر دیا پچاسوں غلطیاں نکلیں گی اپنی شخصیات کو اتنا اونچا کر کے پیش کرنا کہ دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت جو نبی کے بعد براہ راست یہ اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے ان کی خوبیاں بیان کرنا ان کی کتابوں کی طرف راغب کرنا اور فلاں کتاب پڑھوں کے لیے زبردست ہے مولانا نے یوں کہا ہے آلہ حضرت نے یوں کہا ہے مولانا مودودی یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے ان کی کتابوں کو عام کرنا ان کے فکر کو عام کرنا ان کی شخصیات کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا اور باقی بڑے بڑے علماء تو وہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے اتنے بڑے نہیں تھے لیکن ان کو بڑا بنا کے پیش کرنا یہ ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے اسی طرح سے کبیرہ کے مرتکب پر حکم لگانے میں غلو اور تکفیر سے کام لینا کبیرہ گناہ کو کفر قرار دینا اگر کوئی غلطی سے شریع حکم کے خلاف کوئی کام کر لے یا کوئی حاکم فیصلہ ایسا کر لے جو شرعی حکم کے خلاف ہو اس کی بنیاد پر اس کی تقریر کر دینا خوارج کا طریقہ ہے کہ کبیرہ کے مرتکب کو وہ کافر قرار دیتے تھے اسی طرح سے مسلمانوں پر آنے والے حادثات کا ذمہ دار مسلم حکمرانوں کو قرار دے کر لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا اور عوام کو بے فائدہ چیزوں میں مشغول کرنا روہنگیا میں ایسا ہوا برما میں ایسا ہوا آسام میں ایسا ہوا سیریا میں ایسا ہوا فلسطین میں ایسا ہوا جہاں بھی مسلمانوں کے حالات برے ہوں چاہے وہ زلزلے اور طوفان اور بارش اور سیلاب کی صورت میں ہو یا پھر وہ سیاسی مسائل کے نتیجے میں ہو ہر چیز کے لیے مسلمان حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا ان کے لیے دعائیں نہیں کرنا ان پر لانتیں کرنا لوگوں کو ان کی پرمبرداری کی طرف راغب کرنے کی بجائے یا ان تک نصیحت پہنچانے کے بجائے ان کے خلاف بھڑکانا اور ہر چیز کا ذمہ دار کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ ان کے خلاف بھڑکانا اور مسلمانوں کو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں توحید کا اہتمام سنت کا اہتمام نمازوں کا اہتمام اچھے اخلاق خلال کمانا بی بچوں کی تربیت کرنا اپنے معاشرے میں دین کے جو مواقع ہیں ان پر عمل کرنا اس سے ہٹا کے ان کو ہمیشہ ان چیزوں میں لگایا رکھنا جس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا خالی باتیں کرتے رہنا جب بھی ٹیبل پہ جمع ہوں اسی پہ باتیں کرنا اور جو ڈیلی مسائل ہیں بچے بگڑ رہے ہیں عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس طرح کے کئی مسائل ہیں ان پہ گفتگو نہیں کرنا ان کی کوشش بھی نہیں کرنا اتنے سارے مسائل مسلمانوں کے ہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے بیماروں کا مسئلہ ہے بیواؤں کا مسئلہ یتیموں کا مسئلہ ہے مسلمان نوجوانوں کے انحرافات ہیں بچیوں کے انحرافات ہیں کئی مسائل مسلمانوں کے ہیں مدارس دم توڑ رہے ہیں مکتب نئی علاقوں کے اندر مساجد کی ضرورت ہے علاقوں میں مسلمان آج بڑا طبقہ نماز نہیں پڑتا ہے وہ سب میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے وہ جہاد کے سب میں کھڑا ہوگا ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا ایک ہی مسئلہ ون پوائنٹ فارمولا اسی کو سامنے رکھنا اور اسی پہ بات کرتے رہنا اور جو ضروری چیزیں جو کر سکتا ہے وہ تو کر نہیں رہا لیکن باتیں کرنا اور اس سے اس کو محروم کر دینا اور ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دینا مسلمانوں کا جو بھی برا ہو رہا مسلمانوں کا مسلمان حکام کی وجہ سے ہو رہا ہے ہر چیز کا ذمہ دار ان کو قرار دینا اور مسلمانوں کو ان سے بندن کرنا سموتا کو حاکم کی بجائے اپنی جماعت کے مرشد و لیڈر کے لیے ماننا بھی. جیسا حاکم کے لیے ہونا چاہیے سیکرٹ اپنی جماعت بنا کے حاکم کی بجائے اپنے گروپ کے لیڈر اپنی جماعت کے سربراہ کے لیے رکھنا کہ ان کی سموتا ہونی چاہیے اخوانی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی باتیں ماننے کی لوگوں کو تلقین کرنا حاکم کا باغی بنا کرنا زبیت کی دعوت دینا گروہ بندی کی دعوت دینا گروپزم کی دعوت دینا ہمارا گروہ ساری اہمیتیں محبتیں دوستیاں اور ساری قربانیاں اور جو کچھ بھی ہیں ہماری جماعت ہمار ہماری جو ہے ایک کمیونٹی سیکرٹ کمیونٹی آپس میں ہمارے ایک دوسرے سے تخالف ہوگا آپس میں ایک دوسرے سے وعدے ہوں گے ہمارے ہم ایک دوسرے کے لیے رہیں گے اب عام آم امت کے لیے نہیں بلکہ اگر ان کے فکر سے منحرف ان کے مطابق ان کے فکر سے ہٹے ہوئے اگر کوئی ہو تو وہ حکومت کے ایجنٹ ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں موقع پائیں گے تو ان کو قتل بھی کر دیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں آج دیکھیے بڑے طبقے میں چیزیں پائی جاتی ہیں اس پر تفصیل سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور دلال اس کے دیے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ علامات ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رہیں کتاب و سنت کی پیروی کرنا تمام مسائل کا حل ہے اور اپنے دائرے میں اپنی حکومت میں دین کا نفاذ کرنے کی کوشش کرنا یہ سب سے اہم ہے آپ کا گھر اللہ نے آپ کو دیا ہے اس گھر میں آپ پہلے دین لا سکتے ہیں تو آپ دنیا میں لا سکتے اگر وہاں نہیں لا سکتے دنیا میں کہاں لائیں گے بھائی لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں دین لانے کی بات کرتے ہیں اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں اسلامی نظام نہیں ہوتا ہے جو چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتا وہ بڑا مال چلا سکتا اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں دیتا لہٰذا ایک انسان اگر دینی نظام کی بات کرتا ہے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ سیاسی انسان ہے یہ اسلامی مسلمان ڈھنگ کا مسلمان نہیں ہے ہم اس کی تقسیم تو ان کی کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ کا مسلمان نہیں ہے یہ سیاسی اسلام کی بات کر رہا ہے واقعی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہے اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائیں اور اس طرح کے منحرف افکار سے اور گروہوں سے جماعتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں کئی تنظیمیں داعش القاعدہ جماعت اسلامی جیسے افکار یا اسی طرح سے القبار المسلمون یا سینی یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو منحرک تنظیمیں حضب التحریر حضرت تکیزی نام کو میں بھول چاہوں بہت سارے ہیں ان سے بچنا چاہیے اسلام کے نام پر جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی نعرہ دے کر اسلام کے نظام کو ناپس کرنے کی باتیں کرنے والی یتنی تنظیمیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے ان سے دو رہنا چاہیے اسلام اسلام ہے اور مسلمانوں کو توحید اتباع سنت اسلامی طرز حیات اس کی تعلیمات دینا ان کی تربیت کرنا وہ جہاں کہیں ہوں جس حکومت کے تحت ہوں وہاں ان کو اپنی زندگی کو اپنی آپت کو بہتر بنانا اس کی تلقین کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے نہ کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ان کو تعلیم دی جائے ہو رہا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ کچھ کر پائے اب تک کچھ بھی نہیں کر پائے نقصان نہیں کیا ان لوگوں نے جو اپنی زندگی میں اسلامی نظام نہیں لا سکتا ہے وہ اپنے باہر کہاں سے گا جو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا ہے وہ اپنے اپنی بستی میں نہیں لا سکتا ہے پوری دنیا میں لانے کی بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ دیں اور دین کے سیکھنے سکھا لیں اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے میدان میں کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ہمارے گھروں کو ہماری بستیوں کو ہمارے علاقوں کو دیندار بنانے کے لیے کوشش کرنے کی اپنے دائرے میں کوشش کرنے کی ہم کو تلقین کرنے کی ہم کو توفیق دیں اور اگر حاکم تک ہماری پہنچ ہے اور کہیں اصلاح کی بات ہوتی ہے آدمی خاموشی کے ساتھ ان کے اکرام کے ساتھ اور ان کی ان کے لیے دعا کرتے ہوئے خیر فاہی کے جذبے کے ساتھ ان کو نصیحت کر سکتا ہے وہ اس لیول کا آدمی ہوگا بڑا عالم ہے کوئی ان سے بات کر سکتا ہے نصیحت کرتا ہے اور کرتے بھی نہیں یہ نہیں کہ بازار میں آ کر چوراہے پر آ کر حاکم کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جائے لوگوں کو وزن کیا جائے یہ سلم کا طریقہ نہیں اور حدیث میں اسے اس منع کیا گیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دیں اقول کو دکھا دفادی والے کو اللہ تعالیٰ شیخ محسوس خیر کا فرمائے اتنی لمبی اور بہترین مدلل گفتوں کو سننے کے بعد کچھ مزید کہنے کی دوڑ باقی نہیں لے جاتی ہے لیکن چونکہ ابھی ناشتہ لگ رہا ہے دو چار منٹ میں آپ لوگوں کا لینا چاہتا ہوں شیخ نے دوران طرف بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو ان کی علامات اور پہچان ہیں اور اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم لمبا رہیں اور ایسی جماعتوں سے ایسے افراد سے ہم دوری بنا کر کے رکھیں جو نعرے ہوتے ہیں یا اصطلاحات ہوتے ہیں کبھی ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے سب سے پہلا فرقہ جو خوارج کا بنا بہت بہترین نعرہ تھا اس کا حکم اللہ بہت ہی شاندار نعرہ وہی نعرہ آج جمع اسلامی وائے لگاتے ہیں علی فارمسین جن جن جماعتوں کا شیخ نام لیا وہی نعرے لگاتے ہیں تو نعرے اور الفاظ بہترین سے کبھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے نعروں کے پیچھے کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے پس منظر کیا ہے اس پر انسان کی نظر ہونی چاہیے تب انسان دھوکے سے بچ سکتا ہے جو متضلا تھے ان کے بھی جو اصول اور ضابطے ہیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی عدل کا ضابطہ اصول اور عدل کا مقصد تقدیر کا انکار کرنا عدل کتنا بہترین نعرہ عدل و انصاف ہونا چاہیے ان کے بھی ہوئی نعرے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہے تھا ان کا تقدیر کا انکار کرنا امر بالمعروف نیل ملکر کا نعرہ تھا ان کا ان کے جو پانچ اصول ہیں انہیں اصول میں سے امر بالمعروف کا بھی اصول ہے معتضلا اور مقصد کیا ہے حاکم وقت کے خلاف فروش کرنا بغاوت کرنا کھل عام برائیوں کو بیان کرنا ان کی فضیحت کرنا یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا تو جو نعرے ہیں جو اصطلاحات ہیں کبھی انسان کو اسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے یہ ان خوشنما الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کا شکار کرتے ہیں جیسے کوئی شکار کرتا ہے تو شکاری کے لیے پر پرندے کے لیے جو ہے کوئی چیز ڈالتا ہے اچھی چیز ہوتی ہے اور اس کو پرندہ کھاتا ہے تو جال کے اندر پھنس جاتا ہے تو اسی طریقے سے خوش نفع الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو بےقوب بنانا اور لوگوں کو دھوکہ دینا ان کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے ورما سے تنفید کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے ان کے خوارج اور ان کے جو صلف ہیں یہ ان کی پہچان رہی ہمیشہ سے اسی زمانے میں یہ لوگ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کو ابن سیرین کو حیض و نفاس کی علماء کہتے تھے لوگ یہ پرانی بات ہے یہ انہی کے نقشے قدم پر چلے آج ان کی جا. وہ نہیں ہے یہ امام شافی امام منیفا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے صرف عورتوں کے علماء ہیں بس اور کچھ نہیں آتا ان کو اتنے بڑے بڑے علماء امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے جو متدلہ تھے خوارش تھے کہتے تھے عورتوں کے علماء ہیں بس عورتوں کے مسائل جانتے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام ملیفہ رحمت اللہ حسن بصری اور ابن سیریوں کو کہتے تھے یہ حیض کے جو کپڑے ہیں خدقے ان کے عالمی ان کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے جی جی یہ ان کی روش رہی ہمیشہ سے کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے لوگوں کی تنقید کرنا ان سے لوگوں کو دور رکھنا تو کہ وہ ستون ہیں اور وہ ذریعہ ہیں اللہ تعالی کے دین کا جاننے کا جب وہی ختم ہو جائے گا ستون ہی گر جائے گا تو پھر اپنے اپنی انسانے کرے گا تو یہ ان کی ہمیشہ سے ساری چیزیں رہی ہیں توحید سنت کے اہتمام آپ دیکھیں کیا نہیں پایا جاتا ہے کوئی توحید کے کیا اور سنت کے تمام نہیں جتنے بھی اسری کی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں جماعت اسلامی نام رکھ رکھنے سے کوئی اسلامی جماعت نہیں ہو جائے گی اور اسرے کا نام رکھنا ہی غلط ہے جماعت اسلامی کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جماعت سے نیو اسلامی ہی پڑ رہی ہے اسلام ہی میں ساری جماعتوں کی تقفیر ہے یہ نام ہی غلط رکھنا ایسا ایسا نام رکھنا کہ اس نام کے بجائے جو اس جماعت میں نہ ہو باقی سارے غیر اسلام ہو جائیں یہی تو ان کا مقصد یہی تو خوارج تھے وہ سب کو کافر کہتے تھے جماعت اسلامی جو اس جماعت میں نہیں مسلمان ہی اس کے اسلامی نہیں ہے جب اسلام نہیں ہے تو کافر ہو گیا ہو. تو ایسا نام رکھنا ہی میرے بھائی ہو کہ جس کی وجہ سے پوری جماعتوں کی تکفیر ہو اور پوری جماعت غیر اسلامی قرار پہ دے پائیں وہ قتم غلط وہ بالکل جائز نہیں ہے اسی لیے علماء نے باقاعدہ نقیر کی اس جماعت کے نام رکھنے ہی پر جو نام رکھا گیا تو اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ جو خوشنما الفاظ اور اس طریقے سے یہ جو بڑے بڑے القاب ان تمام چیزوں سے کبھی بھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے توحید اور سنت کا اہتمام کریں اپنی زندگی پر ناظر کریں امر بالمعروف ان کر کا سب سے پہلا اقدار انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے یار کلکم راہی ہو کلکم مسون رہے تھے ان کی زندگیاں دیکھیں کبیرہ گناہ کے بارے میں تو حکم لگاتے ہیں وہ ان کے کپڑے ٹکنوں سے نیچے کیا کبیرہ گناہ نہیں ہے ان کے یہاں داریاں نہیں پائی جاتی ہیں آپ دیکھیے سر حلق عام طور پر ہوتے ہیں یہ بہت معمول کسی خس خسی داری ان کے پاس ہوتی ہے جو نہ رکھنے کے برابر ہوتی ہے یہ اس طریقے سے اور نماز کی پابندی نہیں نماز کے اہتمام نہیں اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل بڑی بڑی چیزیں عقیدہ ان کے پاس تو عید خالص نہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں اور دوسروں پر اسی مسئلے کو لے کر کے ان کو کافر کہیں گے اور خود اپنی ذات کے ضرور چیز پائی جاتی ہے تو اسلام کا سب سے بڑے ادائی سب سے بڑا رمتدار کہیں گے لوگ انہی مسائل کی بنا پر حکمرانوں کی جو ہے عام مسلمانوں کی تکفیر دو دو پیمانے ان کے پاس ہوتے ہیں ایران کی تعریف کیجیے بہت خوش ہوں گے سعودی عرب کی تعریف کیجیے آپ کو برا لگے گا ان کو اس لیے کوئی بھی انسان سعودی عرب کی یہ لوگ تعریف کبھی نہیں کریں گے آپ کو ایک بھی ایک مناج ہے پہچان ہے آج کے دور میں جو سعودی عرب کی برائی بیان کرے وہ جان لیجئے کہ صحیح مناحج پر نہیں ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور انفیکٹر جیسا کہ شیخ کہتے ہیں اس کے یہاں پایا جاتا ہے گھر سوا اگر کوئی اس کی برائی بیان کرتا ہے تو سعودی عرب کی اس کی برائی برائیاں نہیں سن سکتے ان کے یہاں تو ہے کہ اچھائیاں بھی بیان کرو کہ سعودی عرب کی اچھائی نہیں ہے آپ ان کی چائے بیان کریں ان کو اچھا لگے گا ترکیا کی اچھائی بیان کیجیے ایران کی برائی اچھائی بیان کیجیے جو اگر پائی جاتی ہے تو بہت اچھا لگے گا ان کو لیکن سعودی عرب کی اچھائی بیان کریں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا یہ بھی ایک پہچان ہے میرے بھائی دو میزام ان کے پاس دیکھیے جس آدمی سے نقصان ہو دعوت کا منہج کا اس کی اچھائیاں نہیں بیان کی جائیں یہ سلب کا منہج رہا سلب کا وصول رہا ہے ہمارے بہت سارے علماء بھی ایسے لوگوں کی کل تخت جو ہے اچھی بات کہی نہیں غلط ہے کہنا یہ اسے ایک انسان دھوکے میں آ جائے گا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو بیان کے لوگوں کے سامنے اسے بھیجیں اس کو انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اسے جس کا مناج خراب ہے جس کے ہاں اولیات کی ترجیح ترجیح کی بنیاد پر کام نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کے اگر آپ کے لیے بھیجتے ہیں اگر اس کے اندر اچھی بات ہے کا مناظر نہیں ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خوارج کے بارے میں یہ اس طریقے سے اور قرآن کی دیکھ لیجئے جہاں ان کے بارے میں کچھ ان کے بیان کی گئی ہے وہاں اس وجہ سے بیان کیا گیا ان سے دھوکہ نہیں ہے جہاں عقیدہ کا دین کا دھوکہ ہو اہل کتاب کی اس بار کی تعریف کی گئی ہے قرآن کے اندر وہ مانتے پوری کرتے ہیں دنیا سے متعلق مسئلہ ہے یہ دین سے متعلق نہیں ہے یہ اس لیے اگر جہاں دین خراب ہو رہا ہو منحص خراب ہو رہا فاسد ہو رہا ہو ان کی کسی بھی اچھائی کو نہیں بیان کیا جائے گا اسے کیا ہوگا پورا منحج ڈاؤن ہو جائے گا اور سارے دھوکے کے اندر آ جائیں گے کہ بھئی اچھا نہیں ہے تو پھر تم آپ یا آپ اس کو نصر کر رہے کہ آپ اس کو بیان کر رہے ہیں اس لیے کبھی انسان کو یہ جو سلف سالین عقیدہ بنا چھوڑنے سے انسان کے اندر گمراہ آتی ہے فطے رضی اللہ عنہ کیا چھوٹے صاحبی تھے ہر صحابی بڑا ہوتا ہے اللہ کے سول صلی اللہ وسلم عصول گورنر بنا کر کے دائیں بنا کر کے بھیجا تھا لیکن پھر بھی وہ چیز ان پر مخفی رہ گئی مخفی رہے کہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی بات کسی پر مخفی رہ جائے کوشیدہ رہ جائے ہو سکتا ہے حالانکہ بڑے علم والے تھے ابو رضی اللہ عنہ جی, جی تو اس طریقے سے جو ہمارے علماء ہیں ان علماء کے ساتھ رہنے سے انسان کو ساری باتیں جو ہے سمجھ آتی ہیں آپ دیکھیے عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہم لوگوں کو جو خوارج کی صفات ہیں جو خوارج سے متعلق حدیث ہے اس کو اوپر پیش کیا تھا ان پر جنہوں نے مسجد کے اندر اجتماعی ذکر و اذکار شروع کر دیا تھا یہ ہمارا منہجلف سال ہے کا حالانکہ وہ خوارش کی کوئی پہچان نہیں تھی وہ جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی لیکن خوارج کی علامتوں کو اس حدیث کو ان کے اوپر فٹ کیا اس لیے آپ دیکھیں ہمارے جو سلب صالحین ہیں آپ قرآن اندر بھی دیکھیے کہ شرک کی بات آتی ہے تو جو چھوٹا شرک ہے اس کے اوپر بھی جو بڑی شرک کیا آتے ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو اس سے تنبیہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے وہاں تفسیر پوری نہیں بتائی جاتی ہاں جب علمی موضوع ہو اور اس طریقے کوئی خاص مسئلہ ہو کوئی خاص آدمی ہو اس کے بارے میں انسان وہاں بیان کرتا ہے ورنہ ہر جگہ نہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے سر کہتی سے کہ تم جو ہے قرآن پڑھو گے لیکن تمہارے حلق کے نیچے قرآن ہی اترے گا ان پر اس آج کو اس حدیث کو حضرت عبداللہ اللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا حالانکہ وہ خباریں سے متعلق ہے وہ اخبار سے متعلق ہے تو اس لیے اگر انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اگرچہ اس کے اندر تفصیل ہے لیکن اس کو اسے منع کرنے کے لیے اسے روکنے کے لیے ان آیات کو ان حدیشوں کو جن کے اندر سخویت کی گئی ان کو انسان اس کے اوپر پیش کر سکتے سلف سالین کا عقیدہ اور سلف سالین کا مناظر ہمیشہ سے رہا ہے اس لیے آپ کتاب و توحید پوری پڑھ لیجئے پوری کتاب و توحید کے اندر امام محمد اللہ رحمۃ اللہ نے اسی نقش قدم پر اور اسی مناحج پر پوری کتاب لکھی ہے آپ پڑھی کتاب کے اندر آپ کو ساری باتیں ملیں گی تو اس لیے یہ جو ساری صفات اور جو ساری علامات بیان کی گئی ہیں میرے بھائی ان ساری علامات اور صفات کو جاننے کے بعد ہمیں ان سے دور رہنا یہ ہمارے لیے واجب خاص طور سے ہمارے جو علماء ہیں ہمارے جو دہات ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے دائی اور ان کے مغل بن جائیں ایک انسان اگر دعوت کے میدان میں نہیں ہے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں اس کے پرزاد تک محدود ہے لیکن آپ دائی ہیں مغلی ہیں خطبہ دیتے ہیں تدریس کا کام کرتے ہیں مرد ہوں یا خواتین ہوں ان کی اور ذمہ داری بنتی ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اس لیے کہ ہر کلو جو آپ کے پاس آئے اس کو نشر مند کرا کرے اگرچہ اس کی بات وہاں پر اچھی ہے ہر ایک کے اندر اچھائیاں موجود ہیں وہ بہتر فل کے کے اندر جائیں گے کیا ان کے اندر اچھائیاں نہیں ہیں ہمارے بھی یہاں کیا ان کی تعریف بیان کی کہا کل لوہا کنار نوی نے حکم لگا سب کے سب جہنت کے اندر جائیں گے ان کی خوبیاں نہیں بیان کی وہاں خوبیاں بیان کی جائیں گی تو انسان دھوکھے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ بھائی جب یہ خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو بنانا چاہیے اسی لیے ماندی نے حکم لگا دیا ڈائریکٹ کلو فنار سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے ہاں اگر ان کا ایسا عقیدہ ہوگا جو شرک کا عقیدہ نہیں ہوگا جہنم سے نکلیں گے لیکن اگر شرک ہوگا جہنم سے نہیں نکلیں گے جہنم کے طرف ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اس طریقے سے یہ منحج ہے سلف صارن کا تاکہ لوگوں کو ان سے جڑایا جائے توحید کی دعوت دی جائے ان کو شرک سے منع کیا جائے اس لیے وہاں پر تفصیل نہیں بیان کی جائے گی جی. تو یہ جو ساری علامات بیان کی گئی ہیں یہ علامات ہمارے لیے کافی اتنی کہ ہم اپنے آپ کو سے دور رکھیں اور یہ محمد سورض اللہ عابین کے بارے میں شیخ نے بتایا وہ آخر میں دندن چلا گیا تھا کویت گیا کویت کے بعد لندن لندن سے اپنے ابکار کو پھیلاتا تھا آج یہ سارے لوگ جو اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں وہ رہتے ہیں کہاں کفر اور شرک کے گڑھوں میں اور اڈوں پر برطانیہ میں امریکہ میں فرانس میں خومی بھی فرانس میں رہتا تھا وہاں سے آیا تھا اور اس نے اسلامی حکومت قائم کیا جس کو یہ لوگ اسلامی حکومت کہتے جمع اسلامی آلے حالانکہ وہ شی حکومت تھی خالص فاسد حکومت تھی اور جو ایک بری حکومت تھی اور اس کو اسلامی انقلاب اسلامی حکومت کے نام سے وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ انقلاب آئے بس تبدیلی چاہتے ہیں وہ بس صرف تبدیلی آدمی بدل دو چاہے کفری لے کر کے آئے مرسی نے کیا کیا دانے کے بعد کہ اسلامی حکومت لے کر کیا آئے تھا وہ نہیں اسے پوچھا کہ کیا کہیں گے آپ کس کو نافذ کریں گے کہا کہ ہمارا وہی وہ رہے گا وہی وہ ڈیموکراٹیا جو یہاں پر چل رہا ہماری رہے گا اسی پر ہم چلیں گے وہی وہ ساری چیزیں ہمارے ہاں رہیں گی تو اس لیے افراد بدلنا چاہتے ہیں اپنے ہم فکر کے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں ہمارا اصول کسی کے بھی خلاف خروج کرنا بغاوت ہے حرام ہے یہ کیسا بھی وہ انسان ہے اس کے خلاف فلوج کرنا حرام ہے لیکن کیا نہیں یہ, یہ لوگ دوگلے قسم کے لوگ ہیں اگر اپنے اپنے ہم مسلک ہیں ہماری فکر کے لوگ ہیں تو ان کے خلاف خروج کرنا ناجائز شیعہ کے خلاف خروج نہیں کر سکتے ترکیا میں خروج نہیں ہو سکتا سعودی عرب کے اندر ہو سکتا کیونکہ سعودی عرب کی حکومت خوارجی نہیں, نہیں ہے یہاں کریں گے لیکن جہاں ان کے اپنے ہم فکر کے لوگ ہیں وہاں پر خروج ناجائز ہے وہاں پر بغاوت ناجائز ہے وہاں ماننا ان کی بات کو ہمارا یہ مسلق نہیں ہے کسی کے بھی خلاف خروج کرنا ناجائز ہے حرام ہے سلف سالین کا منہج اور اصول یہی ہے اور یہی برحق بات ہے یہ کیونکہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے کبھی بھی خروج سے فائدہ نہیں ہوا خروج سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا ہم اپنے گھر میں اگر کوئی خروج کرے اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف لوگوں کو خروج کرواتے ہیں وہی آدمی جو آج خروج کروا رہا ہے اس کے گھر میں اگر خروج ہو باپ بیٹے میں بھائی بہن کے اندر گھر کے اندر خروج اور بغاوت ہو اس کو ناپسند کرے گا لیکن اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرنے کو وہ سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتا ہے سب سے بڑا کام سمجھتا ہے جو کام نہیں ہے میرے بھائیوں دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اسی لیے جو اقوام مسمین کا سب سے بڑا تھا اس سے پہلے جب اسے جب اس نے چھوڑ دیا اس مسلب کو تو اس نے کہا کہ ہر انسان اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لے اسلام خود بخود نافذ ہو جائے گا وہ لوگ اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے جی ہاں وہ حکومتوں کو ہمیشہ برا بھلا کہنا تو میرے بھائی اتنی ساری باتیں جو ہم نے سنی ہیں ہماری جو ہے نصیحت کے لیے انشاءاللہ کافی ہیں ہم شیخ محترم کی علم اور عمر برکت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی افات عمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ, شیخ سے ہمیشہ مستفیث ہمائے عامر رب العالمین مجرا اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ